الحمد للہ الريین وسلم اجماعن اما بعد آج شاء انشاءاللہ بھى عقیدہ كى درس ہوگا اور جیسا كہ آج كل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دروس ہو رہے ہیں اور تقريباً یہ, یہ تیسرا درس ہے پہلے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت ذکر کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے ان کی کیا صفات ہے ان کے کی اسماء کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کس طرح گزری وفات کس طرح ہوئی پھر پچھلے درس میں اللہ کے رسول کی نبوت اور دعوت کے متعلق بات ہوئی تھی کہ اللہ کے کی رسول کس طرح دعوت کی کیا کیا محنت کی اللہ کے رسول صاحب ہم لوگ کی خاطر اور یہ دین کی خاطر بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور آج کے درس میں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے لیکن آج کے جو موضوع ہے اللہ کے رسول کی جو معجزات دی گئی ہیں وہ کون سے معجزات ہے کیونکہ یہ بھی عقیدے سے اس کا بڑا دخل ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمان کے ایک بڑا رکن ہے اور ایک بڑا جزو ہے اور ہم لوگ جو کلیمہ پڑھتے ہیں ان اللہ الہ اللہ اشد ان محمد الرسول اللہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سمجھو ایک شہادت یہ ایمان کے ایک بڑا حصہ ہے اسی لیے ہم لوگ کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے کی رسول کیا تھے کس طرح تھے کس طرح دعوت کیے اللہ کے کی رسول کو کون سی معجزات دی گئی ہے یہ معجزات کے متعلق ہم زیادہ اسی لیے خاص درس رکھا گئے کیونکہ اس میں بہت سارے معجزات ہیں اور حتی امکان پورا تو ذکر نہیں کر پائیں گے لیکن اشارہ تو کریں گے اور بہت سے معجزات جو لوگ نہیں جانتے اس کو ذکر کریں گے اور بہت سے معجزات لوگ سمجھتے کہ ہے لیکن وہ ثابت نہیں تو آج کے درس میں صرف وہ معجزات ذکر کریں گے جو, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے صحیح حدیث سے یا صحیح اور سے یعنی اور کے آیات سے یا حدیث سے جو ثابت وہ ذکر کریں گے اور اسی لیے بھی ذکر کیا گیا حالانکہ یہ بات نہ رکھنا چاہیے کیونکہ اسراء اور معراج کے بعد بھی کچھ مختصر انداز سے ذکر کیا جائے گا کیونکہ اسلام معراج بھی یہ ایک بڑا معجزہ ہے اور کل تو ستائیس رجب ہے کیا ہم لوگ اس میں خاص عبادت کر سکتے کہ نہیں اسی لیے آج مناسب تھا کہ معجزات کے بارے میں بات کریں اور اسی میں اسلام معراج کے بارے میں کچھ تفصیل ذکر کیا ہے معجزات عربی میں یہ اعجاز اصل عجزہ عجزہ عربی میں یعنی انسان کسی چیز سے عاجز ہو جائے یہ اصل یہی ہے لیکن معزز یعنی وہ کام جو انسان کو عازز کراتا ہے اور معجزات وہ اعمال جو انسان کے انسان کے اسباب اور انسان کے وسائل سے باہر ہیں یعنی عادت کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و جو انبیاء کے لیے رکھتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں اور معجزہ اور کرامت میں فرق ہے بہت سے لوگ دیکھتے کوئی ولی کوئی پیر بنتا کہے اس کی کرامت ہے اور یہ معجزہ ہے دونوں میں بہت ہی فرق ہے مین فرق کہ معجزہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے اور کرامت یا اولیاء کے ساتھ اور معجزہ عموماً چیلنج کے لیے کیا جاتا ہے اور کرامت چیلنج کے لیے نہیں عموماً اللہ کرامت دیتے ہیں کسی ولی کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے لیکن معجزہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان یعنی امن فرشتہ نبی تاکہ وہ اس کے حق تاکہ وہ حق ظاہر کرے اور لوگوں سے بلکہ مقابلہ کرے چیلنج کرے تو معجزہ کی تعریف نے اس طرح تعریف کی ہے وہ امر خارق اللہ یعنی وہ ایسا کام ہے ایسی چیز ہے جو عموماً انسان کے ہم کے عادتوں کی کے خلاف ہے یعنی مخالف ہے اور کیا ہے یو غیر بالتحدی یعنی وہ تحدی چیلنج کے لیے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یو غیر اللہ دین البیا اہ اللہ سلحان اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کو یہ دیتا ہے اللہ صلیٰن تعالیٰ یہ معجزات صرف انبیاء کو دی ہے اجازت نہیں کہ انسان کہے کہ فلا آدمی کے پاس یہ معجزہ ہے یا یہ فلا آدمی فلا والی کے پاس تو معجزہ غلط ہے معجزات تو صرف انبیاء کے حق میں ہوتا ہے اور انبیاء کے لیے ہوتا ہے جو پیر اولیا جو نیک ہوتے ہیں صحیح طریقے سے نہ کہ جو جھوٹے ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں اور اپنے مرضی نہیں کہ جب چاہے کرے اللہ سوال کبھی ان لوگ کو دے دیتے ہیں اس کو کرامت کہتے ہیں اور اگر انسان نیک سالح نہیں ہے چاہے وہ نیک سالح بنے لیکن وہ نیک صالح نہیں ہیں پابند نہیں ہے یعنی متقی نہیں ہے تو وہ عموماً اس کو دجل کہیں گے یعنی وہ دجال آدمی ہے یا تو جادو کے ذریعے سے کر رہا ہے یا تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے تو یہ فرق ہے معجزہ ہر وہ کام ہے جو لوگوں کے خلاف عادت ہے اور اللہ سبحانہ و اپنے انبیاء و رسل کو دیتے ہیں اور وہ چیلنج کے طور پر ان کو دیا جاتا ہے معجزہ اللہ کیوں انبیاء کو دیتے ہیں اس میں بہت سارے حکمتیں ہیں اس میں تین احن، احن، تین حکمتیں ذکر کریں گے سب سے پہلے حکمت یہ انبیاء کی تعید کے لیے یعنی اللہ سبہار تعلق کو سپورٹ دینے کے لیے ان کی دعوت کی تقویت دینے کے لیے اللہ سہاد کو معجزہ دیتے ہیں مثال کے طور پر حضرت مسعل صلاح السلام کو جو ڈنڈا جو وہ کیا بن جاتے تھے الزہا صاحب وہ تعید کے لیے شروع میں حضرت موسن نے ثابت کر دی کہ میں جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کے طرف سے ہم یہ چیز دی ہے جو تم لوگ کے جادوگر ختم کرے گی اس سے یعنی ختم ہو جائیں گے اس معجزے سے تو یہ تائید کے لیے اور اللہ کے رسول کو بھی تائید کے طور پر بہت دیا گیا جیسا کہ آئے گا اور کبھی کبھی اللہ سبھاتالہ دیتے ہیں تصویر کے لیے یعنی ثابت قدم رکھنے کے لیے یعنی ضرور نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات دی گئی ہے تائید کے طور پر نہیں تائید تو ہے اس میں لیکن زیادہ تر ان کو ثابت کرنے کے لیے ان کو تسلی دینے کے لیے جیسا کہ اسرا اور معراج آئے گا اسرا اور معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گئے تاکہ اکثر لوگ اسرا اور معراج کے بعد کافی لوگ تھوڑے ہی مان لائے کیونکہ اسرا اور مہاراج اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہتر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و سے پہلوں کے دل ٹوٹ چکا تھا لیکن جب اللہ سہا کو تسلی کے لیے اللہ سل اپنے طرف بلائے تو اللہ کے رسول کی ہمت بڑھ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتماد زیادہ ہو گئے اور بلکہ خوشی خوشی ہو گئی اور ساری پریشانی اللہ کے رسول بھول گئے تو اسی لیے کبھی اللہ دیتے تصویر کے لیے ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ دیتے ہیں اور تیسرا سبب یہ ہے کبھی اللہ سلحان تعالیٰ کی حفاظت کے لیے معجزہ دیتے ہیں اور جیسا کہ حضرت ابراہیم کے معجزہ ہے اللہ سبحانہ و ان کو آگ سے بچا لیا اس میں ساری حکمتوں کی تائید بھی تصویر بھی ہے لیکن اس میں اہم چیز یہ کہ ان کو بچانا ہے آگ سے اور اسی طرح اللہ کے رسول کو بھی دیا گیا اللہ کے رسول کو بھی حفاظت کی گئی جیسا کہ آئے گا حضرت نوح کے معجزہ تھا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یعنی پانی سے بچا لے طوفان سے بچایا اب اس میں نہیں کہہ سکتے وہ معجزہ میں کہ ان لوگ کو تائید دعوت کے لیے کیونکہ اس وقت ان لوگ کے ایمان لانے کے کوئی فائدہ نہیں تھا اس سے اس لیے اللہ سبحانہ حضرت نوح کو جو معجزہ دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے لوگ کو غرق کر دی صرف نوح اور ان کے جو مومن لوگ ساتھ میں تھے ان کو بچا لیا یہاں کیوں تاکہ اللہ سہاد اپنے نبی کو بچائے تو اس لیے اللہ سبحانہ معجزہ دیتے ہیں اصل تین یہ مقصد ہے اور اس کے علاوہ اور مقاصد ہے لیکن یہ ہم اللہ کے رسول انبیاء کی تصویر کے لیے سابق قدم سپورٹ دینے کے لیے اور یعنی ثابت قدم رکھنے کے لیے اور دوسرا دیس دوسری یہ ہے کہ انبیاء کی تائید میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی یہ تائید ہے دوسرا تصویر یعنی اللہ کے رسول دلجوئی کرنے کے لیے تسلی کے لیے اور تاکہ وہ مطمئن ہو جائے اور حق پر باقی رہے اور تیسرے جو سبب ہے یہ نصرت کے لیے اللہ ان کو بچانے کے لیے یہ معجزات دیتے ہیں معجزات یہ جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو معجزات انبیاء کو دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح نہیں دیتے ہیں کہ جو نبی چاہتے وہ دے دیتے نہیں انبیاء اکثر طلب نہیں کرتے تھے کہ اللہ مجھے یہ فلا معجزہ دو کبھی کچھ اعمال میں انبیاء ضرورت کے طور پر کچھ طلب کرتے تھے لیکن اکثر و بیشتر معجزات اللہ اپنے طرف سے دیتے تھے جو اللہ سبحانہ تعلیٰ لوگوں کے حساب سے دیکھتے کہ بہتر وہی دیتے ہیں اب دیکھیے کیا کہ کہتے حضرت موسا کے زمانے میں علی صلاحت حضرت موسا کے زمانے میں کیا مشہور تھا لوگ جادو, جادو گری مشہور تھے لوگ مشہور تھے اس چیز میں اور سب سے بڑا مثال وہ ہے کہ جادوگر جب مصر سے جمع کیے گئے حضرت موسا کے کی مقابلے کے لیے بہت زیادہ جمع ہوئے کچھ علما کہتے تھے کچھ نما کہ اور زیادہ تھے سب جادوگر ماہر تھے تو اللہ سبحانہ اور حضرت موسا کو اسی انداز سے بھیجنا کہ ان کو جادو بنائے لیکن ان کے جادو کے مقابلے میں اللہ نے ایسی چیز دی ہے جو لوگ, لوگ کے احساس ہوا کہ حضرت موسا جادو نہیں ہے اور اسی تید بیضا حضرت موسا اپنے بغل میں ہاتھ گریبان سے بغل میں رکھتے تھے تو اس کے بعد بالکل سفید نکلتا چمکتا ہوا بیماری کی وجہ سے نہیں اس طرح جیسا کہ لائٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو دی اور اس کے علاوہ اور معجزات ہیں اپنے لاٹھی سے چشمے کو مارے تو بارہ اس میں کیا ہے چشمے بنے اور حضرت عیسیٰ کو بھی اس طرح اللہ نے دی ہے کہتے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ علاج مشہور تھا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یونانی علاج کیونکہ یونانی لوگ زیادہ اس وقت تھے روم والے ان لوگ علاج مشہور تھے تو اس لیے اللہ سہو کو ایسے معجزہ دی ہے جو سارے لوگ اس کے سامنے خاموش ہو گئے وہ تو بیماریوں بیمار لوگوں کو علاج کرتے تھے اور اللہ کے نام لے کر وہ مسا کرتے تو وہ جو ابرس ہے جو سفید کے بھی جو سفیدی ہوتی ہے یا کوئی اور بیماری وہ ختم ہوتی ہے بلکہ کبھی کبھی مردے لوگ کو بھی اللہ کے نام سے ان کو زندہ کرتے تھے تو علاج کے یہ ڈاکٹری ڈاکٹر والے آج بھی نہیں یہ چیز کر پائے لیکن اللہ نے ان کو دی تو انبیاء کو اس طرح اللہ دیا کرتے ہیں اور عرب لوگ مشہور تھے فساحت میں یعنی ان لوگ کے پاس کچھ نہیں تھی سوائے زبان زبان کے وجہ سے وہ لوگ آپس میں محفلے کرتے تھے خوشیاں مناتے تھے اور اس میں بازاریں لگتی تھی شعر و مشاعرہ کے بہت ہی اس چیز میں ماہر تھے تو اللہ صوبہ قرآن کو جب نازل کی ہے تو سارے لوگ سارے عرب لوگ اس کے سامنے آجز ہو گئے تو اللہ سبحانہ معجزات اجزا اسی انداز سے نبی کو دیتے ہیں جس حساب سے لوگ مشہور ہوتے ہیں اور اللہ جو دینا چاہتا دیتے امبیا کے حق میں نہیں ہے تو وہ کہ اللہ ہم یہ چیز نہیں چاہتے ہیں نہیں بلکہ آپ کو دینا تو یہ دو نہیں اللہ حکم دیتے ہیں دیتے ہیں اور اللہ وسلم جو معجزات دیتے ہیں انبیاء علیہ وسلمۃ وسلام اس کو خوشی سے لے لیتے تھے اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اللہ کے رسول کے معجزات کتنا ہیں علماء اس میں الگ الگ ذکر کی لیکن بہت سے علماء نے ابلقیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر تفصیلی دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صاحب کے تقریبا ایک ہزار سے زیادہ معجزات ہیں تفصیلی لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کم یعنی تفصیلیں اگر دیکھیں گے ہر چھوٹی چھوٹی بات کو اگر گنیں گے تو یہ ہزار سے زیادہ ہو جائے گا ہم لوگ اس مجلس میں ایک ہزار نہیں گن سکتے ہیں کیونکہ کچھ معجزات ایسے ہیں بند کر دو. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ذکر کرو تو سب اس میں شامل آ جاتا کہ معجزے اس کے تحت آ جاتا تو اسی لیے اللہ کے رسول وسلم کو بہت سارے معجزات دی گئی یہ کون سے معجزات ہیں آج کل آپ دیکھو گے عموماً ہم لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ایک کتابی کتابیں بہت لکھی گئی اللہ کے رسول کے معجزات کے بارے میں ایک صاحب مجھے دی تقریباً اس میں اتنا زیادہ گناہ گیا کہ بہت سی باتیں ایسے ہیں کہ انسان دیکھتا کہ حیران ہوتا ہے یہ باتیں کہاں سے آگے اسی لیے معجزات کے بارے میں ہر بات صرف اس طرح نہیں سننا چاہیے جب تک کوئی خاص دلیل نہ ہو تب تک ہم لوگ ثابت نہیں کر سکتے بہت سے معجزات لوگ ذکر کرتے ہیں بے مثال دیتا ہوں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ یہ کہ اللہ کے رسول کے سائے نہیں تھے اور حدیث میں تو ایک حدیث میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کے سائے تھے بہت سے لوگ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فلا معجزہ ہے حالانکہ وہ ثابت نہیں تو اس لیے اللہ کے رسول کے لیے معجزات جو ثابت کرنا ہے بنا دلیل کے نہیں ثابت کر سکتے محبت کے خاطر یا کوئی اور کی خاطر یہ بھی غلط ہے محبت اپنی جگہ پہ لیکن آپ اپنے مرضی سے اندازے سے تم معجزہ نکالو ایک حدیث پڑھ کے اس میں ایک معجزے کے بجائے اس کو دو تین بنا دو جیسا کہ لوگ کتابوں میں کی یہ غلط ہے بلکہ انسان یہ جتنا اللہ کے رسول کے لیے ثابت ہو اتنا ہی ثابت کرو اور یہ کم نہیں ہے انشاءاللہ بھی گنایا جائے گا یہ بہت زیادہ ہے اور میں تقریباً اجمالی طور پر ذکر کروں گا یعنی اتنا تفصیل نہیں ہے ہر ایک میں مثال دوں گا اور حدیث بتاؤں گا اور بنا دلیل کے اشارہ کوئی بات نہیں ہوگی سب سے بڑا معجزہ اللہ کے رسول وسلم کو جو دیا گیا ہے وہ کون سے ہے آپ لوگ سے میں پوچھ رہا ہوں قرآن مجید قرآن مجید یہ اللہ کے رسول کے سب سے بڑا معجزہ ہے لیکن اس سے پہلے یہ بات چھوٹ گئی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جو معجزات ہے ایک طرح نہیں اللہ کے رسول ساسنف کے جو معجزات ہے کچھ معاجزات جو ابھی تک باقی ہیں اور کچھ معجزات ختم ہو چکے ہیں کچھ معجزات حقیقی یعنی وہ دیکھا جاتا ہے اور کچھ معجزات معنوی ہیں یعنی حقیقی سامنے نہیں دکھتا ہے لیکن اس کے نش... نتیجہ اور اس کے نشانہ ظاہر ہوں گے کچھ معجزات اللہ کے کی... اکثر معجزات اللہ کے رسول کے نبوت کے بعد ملی اور کچھ معجزات بہت ہی کم ہیں جو نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری کے طور پر ان کو دیا گیا تو اس لیے یہ اجمالی طور پر ذکر کریں گے اور مثالیں بھی دیا کریں گے سب سے پہلے معاجزہ جو اہم ہے قرآن ہے اور قرآن کے اعجاز بہت ہی بڑا ہے بلکہ اس کے لیے خاص انشاءاللہ ایک درس رہے گا بلکہ ایک درس کافی نہیں اگر قرآن کی حقیقت اور اعجاز بات کرنا چاہتے ہو تو جتنا بات کرو کم ہے اور اس کے اعجاز اگر آپ ادراک کرنا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن غور سے پڑھو عربی سیکھو عربی جس طرح نازل ہوا اسی انداز سے پڑھو اور اسی معلے میں پڑھو تو آپ کو ادراک ہوگا کہ قرآن کتنا معجز ہے آج کل ہم لوگ افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کو تو پڑھتے ہیں لیکن نہ اس کے معنی چھیک سے سمجھ پاتے ہیں نہ وہ خوشبو نہ وہ خلاص نہ وہ للاہیت جو ہونی چاہیے نہیں کرتے ہیں قرآن بس اتنا جانتے ہیں کہ قرآن کے ادب احترام یہ ہے کہ لے کر بوسا لے لو چاروں طرف لوگ بوسا لیتے آنکھ میں لگاتے ہیں دو تین منٹ لگ جاتا ہے صرف بوسا اور چوم چام میں یہ لگ جاتا غلط ہے کہیں نہیں آتا کہ قرآن کو بوسا لینا قرآن کو لے لو پہارت کے ساتھ اچھے لباس کی تلاوت کرو اور آج کل ایسے حال ہوا کہ قرآن تو سامنے ہے ٹی وی بھی سامنے چالو ہیں قرآن سامنے ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے پتہ نہیں فوٹو قرآن سامنے ہے اور دوسرے گودی میں وہ بچہ ہے اس کو بھی کھلا رہے ہیں یہ کون قرآن حالانکہ یہی بندہ اگر اس کو نیوز پیپر دے دو اور اس کے سامنے ایک ٹی وی چلا دو یا اس کے سامنے کوئی آ کے بات کرے تو چلائے گا کہ بھائی خاموش رہو مجھے پڑھنے دو حالانکہ قرآن میں یہ ہمت نہیں ہوتی ہے تو اسی لیے قرآن اللہ سبحانہ تعالی جیسا کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اس کو لٹکانے کے لیے نہیں یا اس کو زینت بنانے کے لیے نہیں کہ نقشہ اس طرح مساجد میں یا گھروں میں بنا کے رکھے بلکہ قرآن اللہ فرماتے والَ قدی یسر القرآن لذکر قرآن کو میسر کیا گیا ذکر کے لیے یاد کرنے کے لیے اور اللہ پرماتے ان کتاب علی کا مبارک یہ کتاب مبارک جو آپ پر نازل کیا گیا کیوں یہ دبرو آیات اس, اس کی آیات پر غور کرو قرآن اگر کوئی ابھی خوشی اسے خوشی اسے اگر کوئی پڑھتا ہے تو احساس اس کو احساس ہوگا کہ قرآن لگ رہا ہے کہ آج ہی نازل ہوا اور قرآن کے اعجاز تو بہت سارے طریقے سے اس کے تین اہم طریقہ ہیں اور تین اہم باتیں ہیں سب سے پہلے قرآن میں جو اعجاز ہے اللہ سبحان اس کی حفاظت میں آپ سوچئے کہ کتنا سال سے قرآن نازل ہوا اور قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے حالانکہ کوئی دنیا میں اور کتاب لے لو بلکہ کوئی اور کتاب نہیں تورات انجیل کو لے لو تورات اور انجیل کا کہا حفاظت ہوئی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی اس کی حفاظت کی تو اس لیے وہ ضائع ہو گئے اور اللہ فہمان اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تو اسے چھوڑ دی لیکن قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی نحن نزلنا ذکر کے بے شک ہم نے ذکر قرآن کو نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے آپ دیکھیے قرآن ایک امام نماز پڑھاتا ہے اگر ایک غلطی کرتا ہے آج کے بہت سے لوگ کہاں نہیں بتا رہے لیکن بہت سے جگہوں میں یہی کہ آپ دیکھو کہ چھوٹا بچہ جواب دیتا ہے اور اس طرح کے دس دس سال کے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں اور تورات انجیل اگر آپ دیکھو گے آج کی دنیا میں ایک بھی شخص سے جو مکمل اس کو یاد کرتا ہے وہ آسان نہیں ہے اور کو اللہ نے آسان کر دی انسان نہیں سمجھتا لیکن یاد کر لیتا ہے تو اللہ سے آپ اس کی حفاظت کی تو اس میں غور کرو تو یہ اعجاز الگ کہ ساری چیزیں ضائع ہوتی ہیں کتاب محفوظ ہے دوسری چیز یہ قرآن میں اس کی لغت میں ہے اس کی ترکیب میں اسی لیے جب قرآن نازل ہوا اور عرب لوگ جو شعر والے تھے وہ قرآن سنتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہتے تھے کہ یہ انسان کے قول نہیں ہے مہابا یعنی کہتے ہیں یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے یہ لگ رہا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب روسنو کے کی اقرار کیے پیچھے لیکن اللہ کے رسول کے سامنے تو جھوٹ بولتے تھے کہ آپ نے بنائی ہے یہاں سے لائے جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا گیا لیکن عرب لوگ جو حقیقت جانتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن معجز ہے قرآن کی ترکیب میں تو قرآن کی آیات کی طریقہ ہے قرآن کی ترکیب اور اس کے معنیوں میں اللہ صبح تعلیم اسی چیز استعمال کی جو عرب لوگ وہ اسلوب پہلے نہیں جانتے تھے تیسری بات اور اللہ عبدالا چیلنج کئی بار کی ہے کہ تم لوگ پہلے دس صورت لاؤ جب دس صورت نہیں لا پائے تو اللہ سبحانہ نے کہا پہلے کہا کہ قرآن اس جیسے لے کر, کر پائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا کہ ٹھیک ہے دس صورتیں بناؤ نہیں کر پائے ایک صورت لے کر آو وہ بھی نہیں کر پائے ایک آیت لے کر آو نہیں کر پائے کوئی کہے گا ہاں مسلم القزاب کچھ آیات بنائی اگرچہ کچھ آیات کسی نے بنائی ہیں لیکن وہ مانا اس کے معنی بیکار ہے اس کے ترقیب قرآن کی نقل میں ہے آپ نئی چیز لے کر آؤ جو قرآن کو آپ پیچھے کر سکو لیکن کوئی نہیں کر سکتا تیسری بات قرآن کے علوم میں قرآن اسی باتیں ہم لوگ کو بتائی ہے جو آج دن بدن اس کی حقیقت ظاہر ہو رہی ہے جیسا کہ مثال برزخ ہے دو سمندر ندی اور سمندر کے پانی جب ملتے ہیں تو بیچ میں ایک کیا ہوتا ہے جو عربی میں برزخ کہتے ہیں تو یہ دونوں پانی مل نہیں سکتے ہیں فوراً بلکہ دھیرے دھیرے آگے جا کے کچھ ملتا ہے جو قرآن پہلے یہ چیز کو بتا چکے قرآن یہ بھی بتا ہے جیسا کہ انسان جب آسمان میں چڑھتا ہے تو اس کی کیا ہے اس کے سینے میں تنگی ہوتی ہے یعنی سانس لینا مشکل ہوتا ہے قرآن نے بتائی اللہ نے مشرک کی مثال دی ہے کہ اس کے نہ تنگ سینہ اور دل ہو جاتا ہے جیسا کہ کی کوئی آدمی آسمان پہ چڑھ رہا اور آج سائنس والے ثابت کر دی اور بہت سی باتیں جیسا کہتے کہ کہتے ہیں سمندر کے نیچے بالکل گہرائی میں آپ جائے تاریخی اس میں کچھ بھی نہیں تو آج بھی سائنس والے تو بہت سی چیزیں بھائی سائنس والے ثابت کرے نہ کرے ہم لوگ قرآن پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں تو اسی لیے دن بدن کچھ یعنی اس کی حقیقت اور اس کی سچائی اور اس کے اعجاز ظاہر ہو رہا اور اس کے علاوہ بہت سارے اور وجوہات ہیں لیکن یہ تین اہم وجوہات تو اللہ کے رسول کو جو اہم معجزہ دیا گیا وہ کیا ہے وہ قرآن ہے اور یہ ایسے معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا اور یہ معجزہ کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا اگر سے کچھ لوگ اس کو نہیں یاد کریں گے کچھ ملکوں سے غائب ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کی اہمیت نہیں دیتے ہیں لیکن قرآن زمین پہ موجود ہے اور باقی رہے گا قیامت تک اس کے بعد اور یہ بار بار بتا گیا کہ انسان ہمیشہ عقیدہ رکھے کہ قرآن جو موجود ہے وہ مکمل ہے اس میں ایک آیت بھی کم نہیں ہے جیسا کہ کچھ دوسرے فرق شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ آیت حضرت عمر نے کم کر دی فلاں صحابہ نے کم کر دی ضائع کر دی یا اس طرح اگر کوئی سمجھتا تو مسلمان نہیں بلکہ مسلمان یہی سوچتا ہے کہ قرآن مکمل ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ نے رسول پر نازل کی ہے وہ نہیں ہے دوسرے معجزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ کے رسول کو دیا گئے اور قرآن کے بعد سب سے عظیم وہ اسرا اور معراج ہے اسرا اور معراج اور ہو سکتا ہے اب لوگ خطبے میں چکے ہیں اسرا اور معراج ایک چھوٹا معجزہ نہیں بہت ہی عظیم معجزہ ہے علماء میں اتفاق اسراء اور معراج ہوا لیکن اس کے کچھ تفصیلات میں اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول کے جو معراج ہوا اسرا اور معراج صرف روح کے ساتھ کے روح بدن اور صحیح کے روح بدن دونوں اللہ کے رسول صنم اسرا اور معراج ایک ہی رات میں تھی کہ الگ الگ صحیح کے ایک ہی رات میں اللہ کے رسول صنف کے جو اسرا اور معراج ایک ہی بار ہوا کہ دو بار یہ علماء میں اختلاف ہے تو ایک ہے اور یہ اسرا اور معراج تقریباً سارے علماء اتفاق ہے کہ یہ عقیدے کے عق... انسان کے یعنی انسان پر واجب ہے کہ ایمال لائے. کی ایمان لائیں کیونکہ قرآن کیا آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اس کے ذکر کی اور اگر کوئی انکار کرتا تو اسلام سے خارج ہوتا کیونکہ ایک آیت کو تکزیب کرتا ہے تو اس لیے کیا اسرا اور معراج ثابت ہے اور اسرا اور معراج دو سفر ہیں اور یہ دونوں سفر میں اس میں بہت سارے معجزات ہیں اگر ایک ایک لے کر ذکر کریں گے تو بہت ٹائم ہوگا لیکن میں مختصر انداز سے یہ سفر کے واقعہ میں ذکر کرتا اور بتاتا کون سے کون سے میں معجزہ اللہ کے رسول اصل فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر پہ سو رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلط وسلام آئے کہاں سے آئے دروازے سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے کہا میرا گھر کے جو چھت ہے اس کو کھولا گیا تو یہ معجزہ ہے کہ حضرت جبریل آئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کو لے گئے کچھ روایت میں آتا کہ کعبے کے پاس لے گئے پھر اللہ کے رسول کے سینے مبارک کھولنے کے بعد اللہ کے رسول کے دل ماں زمزم پانی زمزم میں اس کو دھو پھر اس کو واپس کی اور یہ ایسے برتن پہ پانی زمزم رکھا گئے جو سونے کے تھا اور دنیا کے سونا نہیں وہ آخرت کے سونا ہوگا تو اس لیے وہ اور یہ الگ معجزہ ہے آپ دیکھیے کہ آپریشن ابھی کرنا ہے تو کتنا منٹ میں لوگ کرتے ہیں وہ بھی آٹھ گھنٹہ نو گھنٹہ فیل ہوتا ہے انسان تیئیس گھنٹے سے بے ہوش رہتا ہے لیکن یہ اللہ کی حکمت کے حضرت جبیل آئے اور فوراً یعنی اس کو دھو پھر واپس کیے الگ معجزہ ہے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے کہ مجھے براق ہمیں سوار کروائے براق ایک جانور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو گھوڑے سے چھوٹا ہے اور بغل جو کچر ہوتا ہے اس سے بڑا ہے اور سفید کلر کے ہے یہ جانور دنیا میں نہیں ملیں گے اور یہ معجزہ ہے یہ کس طرح یہ چلتا تھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کے مد نظر یا جہاں اس کی انسان کی نظر پڑتی ہے وہاں تک اس کے ایک قدم تو سمجھو کتنا انسان بیت المقدس چالیس ایک مہینہ چالیس دن میں لوگ پہنچتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند میڑھ میں پہنچ چکے اور ایک معجزہ یہ حضرت جبریل کے ساتھ ایک گھوڑے پہ ایک جانور پہ یہ تو نہیں ہو سکتا یعنی عقلی طور پر تو نہیں ہو سکتا ایک فرشتہ اور حساب لیکن یہ معجزہ ہے اللہ سہادا نے کروائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر وہاں پہنچنے کے بعد کہاں پہنچے بیت المقدس اور وہی گھوڑے وہی برا کو اللہ کے حضرت جبری نے باندھی جہاں انبیاء اپنے گھوڑے باندھتے تھے ایک جگہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور آج کل جو ہائف جہاں یہودی لوگ اپنے سر رکھ کے روتے ہیں اسی جگہ پہ ہے لیے اس کو کہتے ہیں حائط وہ لوگ وہی روتے ہیں لیکن وہی حائط البراق ہے جہاں اللہ کے رسول نے اپنے براق رکھی پھر اللہ کے رسول مسجد مسجد مسجد بیت المقدس میں جا کے داخل ہو اور ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول وہاں جانے کے بعد تمام انبیاء کو اللہ کے رسول پائے اور ان کی امامت کرائی اب دیکھیں چھوٹی مسجد میں اس زمانے میں بڑی مسجد نہیں مسجد نقصہ آپ اگر دیکھو کہ اس مسجد کے برابر اس سے چھوٹی ابھی بھی اس سے چھوٹی لیکن اس میں ایک لاکھ ادمی کہاں سکتے ہیں لیکن یہ بھی معجزہ ہے کہ وہ لوگ کو زندہ اللہ نے کرائی اور اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی اور دنیا میں اور اکٹھے ایک چھوٹی مسجد میں جمع ہو گئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبری لائے ایک شراب کے پیالے دیا گئے اور ایک دودھ کے تو اللہ کے رسول دودھ کے پہلے پی لی تو اللہ کے حضرت جبریل نے کہا آپ تو فطرت میں ہیں اگر آپ جیسا کہ یہ پی لیتے تو آپ کی امت سب یعنی گمراہ ہو جاتے تو بہرحال اللہ کے رسول پینے کے بعد اللہ کے رسول کو عروج وہی گھوڑے چھوڑ کر وہ اپنے گھوڑے نے برا کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان ساتھ آسمان پہ چڑھے کس کے ساتھ حضرت جبریل کے ساتھ آسمان میں چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن یہ اساتوں آسمان پار کرنا چند منٹ میں یہ بھی اللہ کی خصوصیت ہے اور اللہ سبحانہ اللہ کے رسول کو یہ معجزہ دی ہر آسمان پہ اللہ کے رسول جاتے تھے اور کھٹاتے خٹ تھے دروازہ وہاں بھی ہر آسمان پہ دروازہ ہے پھر فرسٹک کھولتا ہے پوچھتا کون ہے تو بتاتے کہ محمد جبریل وہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر کھولا جاتا ہے اور ہر آسمان پہ اللہ کے رسول ایک نبی سے ملاقات کرتے تھے پھر اللہ کے رسول اور یہ معجزہ ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھتے تھے اور بہت ساری آیا دیکھی تفصیل میں ذکر نہیں کر رہا مختصر انداز کیونکہ وقت نہیں ہے اللہ کے رسول اصل نے بہت ساری چیزیں دیکھی سدرت المنتا البیت المامور بیت المامور ایک گھر جو کعبہ مشرفہ کے اوپر ہے وہاں ڈیلی فرشتے ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں سجرت المنتہا کچھ علماء کہتے ہیں کی کہ یہ کیا ہے ایک درخت اور جو جس سے قلم یعنی بناتے ہیں لکھنے کے لیے اور اسی طرح اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کو بھی دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنا قریب ہوئے کہ اللہ صبح نہ وہ تو اعلیٰ کی آواز بھی سنی اللہ سبحانہ سے ہم کرام کیے اللہ کے کی رسول کیا اللہ کو دیکھا کہ نہیں یہ علماء میں صاحب کرام میں اختلاف تھا لیکن صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا نہیں اور اکثر روایت یہی راجے ہیں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں تو کہ نورن ال نورن ان اراہ کے کہ کہاں میں دیکھ سکوں یا انی ارا دوسری بات بھی انی ارا کے میں نور کو دیکھ رہا تھا تو اللہ کے رسول اللہ کے نور اتنا ہی تیز ہے کہ سورج کی نور سے بھی زیادہ ہے تو اللہ کا رسول نہیں دیکھ پائے لیکن بات کیے تو یہ معجزات اللہ کے رسول کہاں دیکھیں یہ اسلرا اور معراج میں تو اتنا ساری معجزات اسرا اور معراج کے معجزات کے یا معجزہ کے دن میں اور اسی میں ہی آتا ہے تو اسی اللہ کے رسول یہ ساری چیزیں دیکھ کر جب دنیا پس آئے تو اللہ کے رسول خوش ہوئے اللہ کے رسول کے نزدیک کوئی شک نہیں کہ پوری زندگی میں سب سے بہتر رات یہی رات گزری ہے شب قدر سے بھی بہتر ہے لیکن کوئی کہے گا کہ شب قدر سے بہتر ہے اس کا مطلب ہم سب قدر میں جو عبادت کرتے ہیں چلو اس رات میں زیادہ کر لیں کہیں گے نہیں شیخ اسلام تیم رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا گئے کہ شب قدر زیادہ بہتر ہے کہ شب معراج بہتر ہے کہنے لگے اور یہی جواب بہت ہی صحیح کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے حق میں شبار شب معراج سب سے بہتر ہے اور مسلمانوں کے حق میں شب شب شب قدر سب سے بہتر ہے کیونکہ شب معراج میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں تھوڑی ہے جب مہراج میں آسمان کے دروازہ کھل جاتا چلو ہم لوگ بھی پہنچ سکتے نہیں یہ ہو ایک بار ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا یہاں میں مناسب یہاں ذکر کرتا ہوں یہ مسئلہ میں نے سوچا پہلے آخری میں کبھی بھی ذکر کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں یہ کب پڑا یعنی یہ واقعہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آیا کب ہوا یہ نما میں بڑا اختلاف ہے آپ کتابوں میں دیکھ لو ڈاکیے آپ میری زبان سے آپ میری مجھ سے جو پرانی کتابیں اس میں دیکھ لو علما میں بڑا خطلاف ہے کچھ علما کہتے یہ ہجرت سے ایک سال پہلے اللہ کے رسول مکے میں تیرہ سال تھی 13 سال بعد ہجرت کیے یعنی اللہ کے رسول کے بحث کے گیارہواں سال پہ, پہ پڑا کچھ علما کہتے بارہواں سال کچھ علما کہتے آخری سال کچھ علما کہتے ہجرت سے چھ مہینہ پہلے اور جو لوگ کہتے ہیں یعنی کچھ لوگ کہتے آٹھ مہینہ کچھ لوگ دس مہینہ کہتے ہیں علماء میں بڑا خطلاف ہوا اگر انسان دیکھے کیوں اختلاف ہوا کیا عید بقرید اور عاشورہ اور عرفہ میں اختلاف نہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول جب آتا تھا وہ راتیں آتی تھی یا وہ دن آتا تھا تو اللہ کے رسول کیا کہتے تھے اس کی اہمیت دیتے تھے صحاب کرام کو کہتے کہ روزہ رکھو حکم دیا کرتے تھے صحاب کرام اس کی اہمیت دیتے تھے تو اختلاف نہیں ہوا لیکن جس رات میں ہم لوگ اختلاف کر گئے اور صحاب کرام یا اس کے بعد علماء نے اختلاف کی ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول اس کی اہمیت نہیں دی تو اس لیے شب معراج کب ہوا شیر مز رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ میں یہ ذکر کی ہے کہ سب سے راجح اگر دیکھا جائے تو ربی الاول میں تھا کیونکہ اللہ کے کی رسول ربی الاول میں پیدا ہوئے ربی الاول میں نبی بریا اللہ کے رسول ہجرت کیے ربی الاول میں وفات ہوئی اور ربی الاول میں بھی یہ معراج ہوا بہت علماء کہتے نہیں دو بار کچھ علماء کہتے ایک بار اور کچھ علماء کہتے رجب کچھ ضعیف روایات میں آتا کہ سپتائس رجب تو اگر مان لیں کہ رجب میں جو کل ہے کیا اس, کی اس کی رات میں اس کی خاص یعنی جو ابھی آج کی رات اس میں خاص عبادت کر سکتے ہیں کیا اس کے کی دن میں خاص عبادت کر سکتے ہیں اگر آپ دل کے باتیں اور باپ دادے کی تقلید کرنا چاہتے تو جتنا کرنا ہے کرو لیکن اگر اللہ اللہ کے رسول کے بات لینا ہے تو اس میں کبھی کہیں بھی اجازت نہیں ملتی کہ کرے کوئی کہتا پوری دنیا کرتی ہے پورے ملک کرتے ہیں سعود مولانا لوگ کرتے ہیں بھائی پوری دنیا اگر برباد ہو جائے یا پوری دنیا اگر حق سے ہٹ جائے تو پھر آپ کو کیا دخل ہے تھوڑی جو غلط لوگ کرے آپ بھی کرو آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول کے فعل کیا ہے اللہ کے رسول 27 رجب کی اہمیت نہیں دی ہر سال 27 رجب آتا رہا اللہ کے رسول مہاراج کے بعد 13 یا 12 یا 11 سال زندہ تھے تو اللہ کے رسول کبھی نہیں کہا کہ آج 27 رجب ہے چلو تم لوگ یہ کرو وہ کرو اگر کرتے تو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے لیکن جب نہیں کی تو کوئی کہے گا ہو سکتا بھول گئے دے اللہ کے رسول دعوت اور دین کے مسائل پہ بھولتے نہیں جو مناسب اللہ کے رسول ضرور ذکر کریں گے اور جو مناسب نہیں اللہ کا رسول اس کی اہمیت نہیں دیں گے تو اللہ کے رسول اس میں ذکر کی ہے اگر کوئی کہتا ذکر کی تو دعوت دلیل پیش کرو اور اگر نہیں کی ہے اور نہیں پیش کرتے ہو دلیل تو سمجھو نہیں کی ہے اللہ کے رسول نہیں کی تو صحابہ کرام کے فعل دیکھ لو صحابہ کرام بھی نہیں کی تابعین وہ لوگ بھی نہیں کی تاب تاب عین بھی نہیں کی تو جو عمل یہ تین قرون والے نہیں کیے تین زمانے والے اللہ کے رسول کے زمانے صحاب کے زمانے نہیں کیے اللہ صحابہ طابین اور تابین نے کی تو پھر وہ سنت کبھی نہیں ہو سکتی ہے سنت ہمیشہ وہ دیکھو جو اللہ اللہ کے رسول یا صحاب کرام جو حکم دی ہے یا جو کی وہی کرنا ہے لیکن اپنے مرضی سے ہم لوگ کہہ آ سکتا ہے اس رجب ہے آج اتنا رکعت پڑھو رات میں اور کل کے دن روزہ رکھو غلط ہے کیا اس کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں ہے جو ثابت ہے سنت پہ لوگ اس کی اہمیت نہیں دیتے بہت سے لوگ چھ رمضان کے بعد چھ سوال آتا کئی لوگ سے میں نے پوچھا بلکہ جب بھی جب یہ عرفہ کے دن آتا آشورا کئی لوگ سے پوچھ کہ بھئی آپ روزہ کیوں نہیں کہتے آپ ڈیوٹی کے مسئلہ ہے یہ ہے وہ ہے اس میں مسائل بہت بن جاتے ہیں اور جس میں دلیل ثابت نہیں ہے اس میں لوگ شوق سے رکھتے ہیں کیونکہ شیطان جانتا ہے سنت پر عمل کرنا یعنی اللہ کو زیادہ زیادہ پسند ہے اور سنت کے خلاف عمل کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے اس لیے شیطان بدات کی طرف انسان کو دھکا دیتا ہے آپ خود دیکھو کرنے والے سنت جو ثابت اس کو شوق سے نہیں کریں گے اور جو ثابت نہیں ہے آپ دیکھو گے سین سینہ پھلا کے اعلان کر کے لڑائی کرتے ہوئے آپ لوگ آئیں گے مسجد میں اور عبادت کریں گے اور شوق سے یہ غلط ہے اس لیے ایک بدا یہ بدعت ہے اس سے بچنا چاہیے اللہ کے رسول فرماتے علیہ تمہیں سنتی تم لوگ میرے سنت پر عمل کرو و سنت الخلفاء الراشدین خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت نہیں ہوا آج کے دن بھی اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے یہ سارے علماء کے قول ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کے شوق سے عمل کرنا چاہیے سنت کے بارے میں اور اس کی تباہ کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں جب اللہ کے رسول کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے لیکن خلاصہ یہ ہوا کہ اسرا اور معراج ایمان اس پر لانا ہے اس کو قرار کرنا ہے ثابت کرنا ہے جس طرح اللہ کے رسول سے ثابت ہوا نہ زیادہ پڑھانا ہے نہ کم گھٹانا ہے اور اس کے خاص سمجھنا ستائیس شعبان کو ستائیش رجب کو خاص دن سمجھنا یہ غلط ہے غلط اگر کیوں ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول اس کے اہمیت نہیں دی, دی ہے. کہیں گے فضیلت والی رات ہے تو فضیلت والی رات اللہ کی رسول کے لیے ہے اور ہم لوگ کی ایک سب سے اہم جو تحفہ ملا ہے کیا دباز. آپ اگر پانچ وقت نماز پڑھو گے تو سمجھو آپ اسرا کو اور معراج کو آپ یاد کر رہے ہو کیونکہ اسی رات میں نماز اللہ کے رسول سنب پر فرض کیا گیا اس لیے جب بھی آپ مناؤ گے جب بھی نماز پڑھو گے تو سمجھو یا آپ یہ آپ یہ سفر اور یہ معجزہ کو آپ یاد کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے سال نہ سال میں ایک دن رکھیں اس میں کھیل کھیلیں اس میں اپنی مرضی سے جو بھی کرنا چاہتے کریں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ اس سے بچنا چاہیے یہ دو معجزہ ہوگے تیسرا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے سے اللہ نے حمایت کی بچائے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دنیا اپنی زندگی میں مو کے سامنے پڑے یعنی وہ سامنے کی لیکن اللہ کے رسول ہمیشہ بچتے تھے اور بچتے تھے اپنے ذاتی قوت سے نہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد سے اسی لیے اور یہ کئی واقعات ہیں میں چند ذکر کروں گا جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی خود حکم ہے شروع میں اللہ کے رسول جب ہجرت کی ہیں مکے کی طرف مدینے کی طرف تو شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے گھر کے پاس ہر روز ایک دو صحابی کھڑے رہتے پوری رات اللہ کے رسول سنم کے بچانے کے لیے تو یہ آیت نازل ہوئی اللہ یاسم من الناس اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ اللہ سا آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے تو اللہ کے رسول کے دل میں زیادہ سکون ہوا اور اس کی حراست میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول کئی بار موت سے بچے لیکن جب وقت آیا تو بچ نہیں پائے کیونکہ اللہ سبحانہ و کی قضا اور تقدیر اپنے وقت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچنے کے جو یہ بھی معجزہ ہے کیا کچھ میں مثال دیتا ہوں ایک مثال یہ ہے حضرت جابر کی حدیث ہے بخاری مسلم ہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم لوگ ایک بار نج کی طرف جہاد کے لیے نکلے تو جیسے دوپہر کے وقت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کسی درخت کے نیچے آرام کرنے لگے تنہائی میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کا نام ہے خورص کسی سے نام ہے اس کا یہ آئے اور تلوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اوپر لٹکائے تھی تو تلوار لے کر اللہ کے رسول سے یہ کہنے لگے اب آپ کو ہم سے کون بچا سکتا ہے اور اللہ کے رسول حدیث صحیح اللہ کے رسول گھبراتے ہوئے نہیں سکون کے ساتھ کہنے لگے اللہ اور تین بار کہا اللہ یا تو تین بار سوال کیے تو اللہ کے رسول تین بار کہے پھر اس کے بعد اس کی ہاتھ وہ جیسا کہ وہ آدمی کے ہاتھ اب اس کے, کے ہاتھ اپنی جگہ پہ رکے نہ آگے بڑھا سکا نہ پیچھے ہٹا سکا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول اٹھے اور تلوار بھی اس سے الٹا کچھ روایت میں آتا کہ اللہ کے رسول نے الٹا پوچھا کہ آپ کو بولنا چاہے گا تو اس نے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اچھا بدلا لیا کرو یعنی آپ بدلا آپ جو اگر بدلا لینا چاہتی, آپ جو معاملہ چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے کرو اللہ کے رسول نے کچھ دن میں آتا کہا کہ آپ لائی اللہ پڑھو لیکن وہ ایمان نہیں لائے کہنے لگے میں اتنا ہی کروں گا کہ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں گا اپنے خاندان میں اور ان لوگ جو آپ کے دشمنی, دشمنی کرتے ہیں میں ان لوگ کو ہٹاؤں گا یعنی ان لوگوں کو کہیں گے کہ دشمنی نہ کرو کچھ روایت میں کہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو پکڑنے کے بعد سارے صحاب قرآن کو بلائے اور بتائے اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول کو کون بچایا یہ اللہ سہا نے بچائی دوسری وقت واقع دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے جو پچھلے درس بتا گئے تو اللہ کے رسول غار ثور میں تین دن تک رہے اور غار ثور حقیقت میں آگے سے وہ کھلا ہوا نہ کہ پیچھے سے آج کل جو ہم لوگ قصہ سنایا جاتا ہے کہ اس میں مکڑی اور کبوتر یہ سب صحیح نہیں اللہ کے غار ثور آگے سے کھلا تھا اگر کوئی آدمی اپنے جوتا اپنے چپل دیکھ لے اس طرح مڑ کے دیکھ لے مڑ کے نہیں بس سب جھکا کے دیکھ لے تو وہاں پاؤ دیکھ لیں گے لیکن اللہ سبحانہ تھا ان کو بچائی اور حضرت ابو بکر سے اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے ابو بکر آپ کیوں ڈر رہے اگر دو آدمی ہیں ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے تو پھر آپ اس پر کوئی خوف کر رہے اور اللہ کے رسول اللہ سبحانہ نے یہ چیز سور طبع میں ذکر کی تو یہ اللہ کے رسول نے بچا اللہ کے رسول رسو ان کو بچائے گئے اللہ کے رسول جب ہجرت سے وہاں غار طور سے نکلے مکے مدینے کی طرف تو سورا مالک جو بان ہوئے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ لی اور مکہ والے نے اعلان کی کہ جو بھی اللہ کے رسول کو زندہ ہے مردہ لے کر آئے گا تو اس کے لیے سو اونٹ اور سو اونٹ کوئی کم نہیں ہے آج کل لوگ موٹر سائیکل کے لیے لوڈ لڑتے ہیں اور اونٹ کیا اونٹ تو گاڑیوں سے بھی مانگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو پیچھا کیا لیکن جب بھی بڑھتا تھا یا آگے بڑھتا تو وہ, وہ یعنی اپنے جگہ پہ اس کی اونٹ یا اس کے جو گھوڑا ہے اس کے پاؤں زمین پہ جاتا پھر دو تین بار اس طرح کی ہے اور آخری اللہ کے رسول نے اس کو بشارت وہیں سے دی کہ آپ لوٹ جاؤ اور تمہیں یہ کسرا کے دو سوارا پہنائے جائے گا یعنی اس کو دونوں کنگن جو یہ کسرا کے ہیں آپ کو پہنایا جائے گا سورا کا ممالک اسلام لائے ہجرت بھی کیے اور حضرت عمر کے زمانے میں جب کسرا کو قتل کیا گئے اور دونوں کنگن لا گئے مدینے میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اعلان کیا کسرا کہ کا کہا۔ سرا کا اس وقت معمر ہو گئے تھے تو آئے تو اللہ کے رسول حضرت عمر نے ان کو پہنا دی اور کہنے لگے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ہے اور یہ وہداری ہے کہ اللہ کے رسول نے وعدہ کی ہے اور یہ حضرت عمر حضرت عثمان یہ لوگ نہیں کہ ہم لوگ کو دے دو بلکہ بہت قیمتی تھی لیکن اللہ کے رسول کے وعدے کے بنا پر ان کو دے دیا گیا اور وہ مالک بن گئے تو اسی لیے یہ بھی ایک نبوت ہے یہ معجزہ اس میں دو ایک اللہ کے رسول نے اس کو بشارت دی کہ کسرہ کو قتل کیا جائے گا اور کنگن مدینہ تک آئے گا اور آپ کو ملے گا اور یہ اللہ کے رسول کہاں سے بتائے تھوڑی جادو تھے یہ اللہ کے طرف سے یہ یعنی یہ معلومات آئے تو اللہ کے رسول نے بتائی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول اور قصہ آئے گا جب اللہ کے رسول و زیر نے گوشت کھا اور اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ گوشت بول اٹھا کہ میرا اندر اس میں زہر ہے تو اللہ کے رسول نے نکال دی تو یہ اللہ سبحانہ و تعال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار اس طرح اللہ کے رسول سلم کو بچایا گئے اور یہ بھی معجزہ ہے عام انسان تو مر جاتا لیکن یہ خصوصیت اللہ اللہ کے رسول کو دی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے قصے ہیں نمبر یہ دو تین موجز معجزہ ہو گئے نمبر چار اب لوگ گننے میں گنو کی ہمیں ہم گننے میں کمزور ہے نمبر چار یہ معجزہ اللہ کے رسول غیبی باتیں بتاتے ہیں یعنی غیب کی باتیں وہ باتیں جو کوئی انسان نہیں جانتا ہے لیکن یہ بات تو یاد رکھنا کہ غیبی بات بتاتے تھے نہ کہ عالم الغیب تھے دونوں میں فرق ہے یعنی اللہ کے رسول کچھ غیر کی باتیں بتاتے تھے کہ اس طرح ہوگا اس طرح نہیں ہوگا جو پچھلا جو گزر چکا ہے آنے والا ہے لیکن نئی پوری بات نہیں بتاتے تھے کچھ باتیں بتایا جاتا اللہ کے رسول بتاتے تھے کیونکہ اللہ کو اللہ سالوں کو بتائی ہے لیکن اکثر غیب کی باتیں اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے اسی لئے اللہ کے رسول اگر غیب کی باتیں پوری جانتے جیسا کہ صلاح اگلے درس میں آئے گا اگر اللہ رسول کے رسول قائب کی باتیں پوری جانتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزل و حب میں چوٹ نہ لگتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو جب تحمت لگائی گئی سن پانچ ہجری کے بعد تحمت لگائی کہ آزت آشا نے غلط کام کی اللہ کے رسول ایک مہینہ تک پریشان تھے نہیں جانتے کہ بات صحیح کہ غلط ہے اگر عالم الغیب ہوتے تو جاتے کہ نہیں تو اس لیے اللہ کے رسول غیب کی ساری باتیں نہیں جانتے ہیں کچھ باتیں ان کو بتایا گیا تو یہ بھی معجزہ اور یہ جو بتائے گئے اللہ کے رسول قید بھی باتیں اس کے تین طرح ایک وہ باتیں ہیں جو اقوام سے تعلق ہے یعنی جیسا کہ جو پچھلے اقوام گزر چکے یا آنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول کچھ ذکر کی جیسا کی کہ حدیثوں میں دیکھ لو کے ذریعے سے اللہ کے رسول بہت سارے امبیا کی خبر دی کہ پہلے زمانے میں یہ ہوا تم لوگ سے پہلے تین لوگ تھے جو غار میں گھسے پھر ان لوگ کے ساتھ یہ ہوا اللہ کے رسول بھی وہ کئی بنی اسرائیل کے کئی قصے ذکر کی قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول خود ذکر کرتے تھے اللہ کے طرف سے ان کو بتایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا تھا من غیب نوحیح علیک یہ غیب کی باتیں آپ کو بتایا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کو بتایا جاتا تسلی کے طور پر تاکہ ان کے دل میں سبات یعنی اور کے دل مطمئن ہو جائے اسی لیے اللہ کے رسول پچھلے اقوام کو بتایا اور اگلے اقوام کو بھی بتائی اللہ کے رسول غد خندق پان ہجری میں جب جب خندق کھود رہے تھے تو ایک بار اللہ کے رسول ایک بڑا پتھر پڑا سامنے تو صاحب کرام اس کے سامنے آجز ہو گئے تو اللہ کے رسول اللہ کے نام لے کر اس کو توڑ دی ہاتھ پہ مارے اور کہنے اللہ اکبر فوتی فارس اللہ اکبر فارس جو آج کے لیے ایران عراق ہے اس کو فتح کیا گئے اللہ اکبر یہ فتح کیا گیا یعنی روم اللہ کے رسول یہ خوشخبری دی اور اسی لڑائی میں جب اللہ کے رسول صاحب کرام کو گھیرا گئے کافر لوگ آ کے دس ہزار کے تعداد میں گھیر گئے تو منافق لوگ مذاق کرنے لگے کہ تو وعدہ کرنے فارس روم اور ان لوگ کے سامنے ہار گئے لیکن اللہ کے رسول نہیں ہارے بلکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول بھی بتا چکے ہیں کہ ایک زمانہ اس طرح آئے گا کہ اسلام اور دین ہر گھر میں پہنچے گا اور آج کے زمانے میں آپ دیکھو کہ دنیا میں ہر گھر میں تقریبا اسلام پہنچ چکا ہے اور اگر کہیں مسلمان نہیں ہو لیکن خبر تو مل گئی چاہے آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے پوری دنیا تقریباً جانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور اس کام اسلام کی حقیقت کیا ہے آج کل بہت آسانی ہے ہم لوگ پہنچا اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں لیکن آج کل موبائل مل گئے انٹرنیٹ مل گئے دعوت کی تبلیغ کون کرے گا بھائی الٹا سیدھا فلم اور گانا سب دیکھو زیادہ لوگوں کو مزہ آتا ہے حالانکہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے انسان دین کی تبلیغ صحیح طریقے سے ہر جگہ کر سکتا ہے ضرور نہیں کہ آپ سفر کرو یورپ کے طرف آپ یہیں سے دے سکتے ہو لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی نقل کرتے چاہے واٹس ایپ کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے آپ پہلے یہ دیکھ لو کہ صحیح ہے کہ غلط ہے آج کل اکثر لوگ میسج جو بھیجتے ہیں اکثر جھوٹ اور غلط ہے کہ یہ کرو گے تو جنت ملے گی کتنا آسان ہے جنت کا راستہ پھر ہو گئے چھوٹا کام سے جیسے کہ آج کسی نے میسج بھیجا میرے پاس پوچھنے لگے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں کہ اگر کوئی جو سب سے پہلے اگر کوئی جنت کے رمضان کی خوشخبری دیتا ہے یعنی چاند دیکھنے کے اعلان جو بتاتا ہے اور دیکھ لیتا ہے اس کے لیے جہنم حرام ہے تو یہ کہاں سے دلیل آئے تو پھر کافر لوگ سب کھڑے ہو جائیں گے وہ پہلے دیکھ لیں گے جنت ان کے لیے حلال ہو جائے گا اور جہنم حرام تو اسلام تو اسی لیے جب بھی کچھ نقل کرو تو پہلے دیکھ لو کہ صحیح ہے کہ غلط ہے ورنہ تمہارے حق میں یہ مصیبت بن سکتی ہے کیونکہ غلط کام اور غلط باتیں پہ پہنچانا یہ عذاب کے باعث ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول یہ بتا چکے ہیں اسی طرح غیبی باتوں میں اللہ کے رسول بہت ساری چیزیں بتائی جو اقوام سے دخل نہیں ہے لیکن دنیا کے حالات سے اور آخرت کے مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زندگی کچھ ذکر کی حدیثوں میں حشر کی زندگی کتاب حساب کتاب کس طرح ہوگا اور پل کس طرح ہوگا جنت اور جہنم کی کچھ صفات اللہ کے رسول نے بتائی تو یہ قیبی باتیں ہیں اور یہ اللہ کے رسول کہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے اس لیے اس طرح بتانا یہ مجز بات ہے اور تیسرے قسم یہ ہے کہ اللہ کے رسول بہت ساری چیزیں اسے بتا چکے ہیں جو انسان اور دنیا سے تعلق ہے جو آج کل سائنس والے ثابت کر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان اپنے ماں کے پیٹ میں چالیس دن نطفا ہوتا ہے پھر چالیس دن مدغہ پھر چالیس دن نہیں چالیس دن علقا, پھر چالیس دن مدغہ پھر ایک سو بیس دن بعد یہ فرشتہ روح پھونکتا ہے اور یہ سائنس میں بھی ثابت ہے اور اللہ کے رسول کہاں تھوڑی ڈاکٹر تھے اللہ کے رسول تھوڑی کچھ دیکھے لیکن بتایا گئے ان کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اور دنیا کی بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی اور یہ ثابت ہوا اسی لیے حضرت خزیفہ رضی اللہ تعال عنہ عام بتائے ہیں کہ قام پینا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اللہ کے رسول ہم لوگ کے ہاں خطیب بنے اور ساری باتیں بتا چکے جو قیامت تک ہونے والی ہیں یعنی جو عموماً جو, جو بڑی بڑی چیزیں بتا چکے ہیں اور یہ اللہ کے رسول کہاں بتائے کہاں سے بتائے یہ غیبی باتیں اللہ کی طرف سے ہے اور یہ غیبی باتیں بتانا یہ بھی بڑا معجزہ ہے کوئی ایسا آسان کام نہیں ہے انسان اگر دنیا کے حالات دیکھے تو اللہ کے رسول وسلم نے پہلے بتا چکے ہیں اور بتائے کہ دنیا میں کیا حالات ہوگی کیا چیز دیکھا جائے گا یہ اللہ کے رسول وسلم پہلے اخبار کیے لیکن یہ بار بار میں کہتا ہوں عالم الغیب نہیں تھے لیکن کچھ باتیں بتائے جاتا ہوں کو اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب اللہ اپنے صفت ذکر کی کہ اللہ عالم الغیب ہے فلاں اللہ غیبی عہدہ اپنے غیب کسی کو یعنی کسی کو اطلاع نہیں کراتے ہیں یعنی کسی کو نہیں بتاتے ہیں اللہ ارتبا مسول سوائے جس پر جس رسول پر اللہ راضی ہوتے ہیں اس کو کچھ باتیں اللہ سالا اس کو بتاتے ہیں تاکہ اس کی تقویت ملے تو یہ معجزہ نمبر کتنا ہوا چار ہوگے نمبر پانچ اللہ کے رسول کے جو معجزہ ہوا وہ انشقاق القمر انشکاق القمر کے مطلب کیا ہے قمر چاند کو کہتے ہیں اور چاند کو دو دوکڑے میں بٹھنا یہ بھی اللہ کے رسول کے ایک بڑا معجزہ ہے کوئی کہے گا کہ اللہ کے رسول کے معجزہ اللہ کے رسول تھوڑی جا کے اس کو دو ٹکڑے بنائے لیکن یہ اللہ سبحانہ اللہ رسول کے رسول کی تصدیق کرانے کے لیے کروائی اللہ سارے معجزات اللہ کے ہاتھ میں کوئی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں مکمل نہیں ہے اللہ کے رسول کوئی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے تو یہ بھی چاند کیا دلیل ہے کہ ہوا کو سور قمر اقتربت قریب ساعت قیامت قریب ہو چکی ہے ونشخل القمر اور قمر یعنی دو حصے میں بڑھ گئے اور اس وقت اللہ کے رسول حدیث میں آتا ہے کہ دو حصے میں بڑھ گئے یعنی آدھا اس طرف ہے اور آدھا اس طرف ہے اس طرح نہیں کہ جیسا کہ لوگ ابھی فوٹو میں پتہ نہیں کیا کیا دکھا دے کہاں کہاں کہ وہ غلط رہتا ہے لیکن یہ مکمل لوگ دیکھ چکے اپنے آنکھوں سے اور حدیث بھی اللہ کے حضرت انس فرماتے ہیں کہ اہل مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی نشانی طلب کی ہے یعنی آپ بڑا معجزہ دکھاؤ ہم لوگ لائیں گے تو اللہ سبحان و تعالی۔ یہ چاند کو دو حصے میں اس کو تق... یعنی اللہ سہد نے دو حصے میں کر دی یہ اللہ کے رسول صاحب کے لیے خاص اور یہ بخاری کی رواج ہے عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تو اللہ کے رسول نے کفار سے کیا کہا کہ تم لوگ گواہ بنو کہ دو حصے میں بڑھ گئے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے یہ کیا گیا تو یہ معجزہ لیکن پھر بھی کافی لوگ ایمان نہیں لائے کیونکہ لوگ تھوڑی چاہتے ہیں کوئی چیز وہ تو صرف کرانے کے لیے مانتے ہیں نمبر چھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے اور انگلیوں کے درمیان سے کبھی کبھی ہمیشہ نہیں کبھی کبھار پانی بہتا تھا اور خاص کر جب صاحب کرام سفر میں جاتے تھے اور پانی کی ضرورت ہوتی تھی ہر وقت نہیں کہ جب چاہے تو پانی گرا اور جب چاہے بند کرے نہیں جیسا کہ لوگ اس طرح سکھاتے ہیں بتاتے ہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند, چند, چند بار اس طرح کئی بار اس سے ہو چکا ہے ہمیشہ نہیں تھا کیا دلیل ہے حدیث میں آتا ہے حضرت انس کے کہ اللہ کے رسول ساسن جب زورا میں تھے زورا مدینے میں ایک جگہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انعل آئے گا ایک برتن میں پانی تھا تو اللہ کے رسول ساسن نے اپنے ہاتھ مبارک رکھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم پانی تھا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ مبارک سے پانی اور بہنے لگے یعنی چشمہ سمجھو چشمے کے طرح یہاں تک کہ سارے لوگ وزو کر چکے حضرت قطع جو حضرت انس سے روایت کرتے ہیں پوچھے کہ کتنا لوگ تھے آپ لوگ کہتے تقریباً تین سو آدمی تھے تین سو آدمی اتنا کم پانی میں وضو کی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک معجزہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کو تصدیق کرانے کے لئے اللہ نے دی ہے اور یہ بھی حدیث ابن مسعود سے بھی ثابت ہے بخاری میں کہ حدیث میں آتا کہ اللہ, رسول اللہ کے رسول کا پانی تھوڑے سا میں اس کو بڑھاتا ہوں اور یہ جابر سے بھی ثابت ہے تو یہ چھ ہو گئے نمبر ساتھ یہ کبھی کبھار کھانا جو کم ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس معجزہ کے طور پر اس کو بڑھا دیتے یعنی کم کھانا بہت سے زیادہ لوگ اس سے کھا لیتے تھے برکت ہوتی تھی اور اس میں دو چیز دلچسپ قصہ ذکر کرتا ہوں یہ قصہ یہ ہے حضرت جابر کے حدیث ہے حضرت جابر نوجوان صاحب اور کیا کیے وہ ایک بار آئے اللہ کے رسول جب خندق کھود رہے تھے یعنی سم پانچ ہجری میں تو دیکھ کر اللہ کے رسول تھکے تھے سارے صحابہ کرام بیچارے بھوکے تھے تو وہ دیکھ کر اللہ کے رسول صاحب حالت دیکھ کر پورا بیوی کے پاس آئے کہنے لگے میری ایک اللہ کے رسول بہت ہی بھوکے تھے چلو ان کے لیے کچھ کھانا بنایا جائے تو ان کے پاس کچھ جو تھا اور ایک تقریباً کوئی جانور تھا داجی یعنی کوئی جانور تھا تو کیا کیے وہ اس کو پیسے اور یہ بکرا کو ذمہ کیے اور ان کی بیوی کہنے لگے دونوں تپا کیے کہ اللہ کے رسول کو جا کے بلا اور اس کے جو قریب لوگ ہیں ان کو بھی بلالو لو کیونکہ ایک بکرے میں کتنے لوگ کھائیں گے اور اس وقت ایک ہزار صحابی تھے تو کہ چند لوگ کو لے کر آؤ تاکہ لوگ کھا لیں تو اللہ کے رسول اعظم کے پاس حضرت اور بار بار کہ تاکید کر رہی تھی بیوی کہ بھی دیکھیے کہ از زیادہ لوگ کو نہ بنائیے نہ بلائیے اور نہ ہم لوگ کی بدنامی ہوگی تو وہ ارے آئے اللہ کے رسول کے کام میں کہیں اللہ کے رسول ہم لوگ کے گھر میں کچھ کھانے آپ کے لیے آپ کے لیے کچھ بنائے گا آپ آ جائیے کھا لیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف آپ آئیے اور چند کو لے کر اللہ کے رسول سنتے ہی اعلان کر دیے کہ چلو سارے لوگ حضرت جابیر کے گھر اور وہیں کھانا کھائیں گے حضرت جابر رضی اللہ گھر آئے دوڑتے ہوئے اور اپنے بیوی سے ذکر کی کہ سارے لوگ آ رہے تو وہ ان پر چڑھی کہ آپ آپ یعنی آپ کی وجہ سے یہ ہوا کیوں آپ نے یہ بات کیوں آپ چکے سے کیوں نہیں کہی تو کہنے لگے میں نے اس طرح کی لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگ کو بلائی حضرت جابر بھی اعلان یہ کہہ دی حضرت یہ اس سے کہ آپ جب تک میں نہ آؤں یعنی نہیں پہنچوں تو آپ روٹی نہیں بناؤ اسی آٹے کو لے کر آؤ پھر اللہ کے رسول اس میں اپنے یعنی تھوک مبارک اللہ کے رسول نے رکھی اور اللہ کے رسول گوشت میں بھی دعا کی اس میں بھی اللہ کے رسول نے اپنے تھوک مبارک رکھی اس کے بعد اللہ کے رسول نے بتایا کہ حضرت جابر سے کہ اپنے بیوی کے ساتھ مدینے سے کسی اور عورت کو بلاؤ جو روٹی پکائے اور دونوں پکانے لگی اتنا زیادہ ہوگا کہ سارے لوگ کھائے اور حضرت جابر بتائے کہ میرا جتنا تھا اس سے بھی زیادہ ہو گئے یعنی اتنا ہی برکت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے ایک روایت میں کلو کی تعداد ایک ہزار تھا ایک ہزار ایک بکرے میں کہاں کھا سکتے آج کل اگر ایک بکرا آپ جب کرو ایک ہزار آدمی کو کھلانا چاہتے ہو تو وہ بھی اگر چاٹ چاٹ کے واپس کرے وہ بھی نہیں بچے گا تو اسی لیے اللہ سبحانہ و یہ برکت رکھی دوسرے جو حضرت انس کے ہیں حضرت انس ابو طلحہ حضرت انس ام سلیم کے بیٹے تھے اور ام سلیم کے شوہر کے انتقال ہو گئے تو وہ ابو طلحہ سے شادی کی تو حضرت انس ان دونوں کے پاس رہتے تھے اپنے ماں کے پاس اور اپنے ماں کے شوہر کے پاس رہتے تھے تو بحران وہ لوگ کے پاس کچھ جو تھا کھانے کے سامان کچھ چیز تھی تو حضرت انس سے ان کے حضرت ابو طلحہ نے کہا جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لو اور وہ خود آیا اللہ کے اپنی بیوی کے پاس کہنے لگے میری حضرت ام سلیم سے کہ اللہ کے رسول کے چہرہ بالکل بدل چکا ہے بھو کے وجہ سے وہ کچھ کھلانا چاہیے تو بہرحال وہ کہے کہ حضرت انس کو بھیجا کہ آپ اللہ کے رسول سے کہہ دو کہ چند لوگ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ کو بلائی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تم لوگ پکاؤ اور وہ پکانے لگے اور اللہ کے رسول دس دس آدمی کو گھر میں داخل کر کر کہ سب کھا کھا کے نکلتے تھے دس آدمی کھاتے تھے پھر جاتے تھے پھر دس اس طرح ستر اسی آدمی کھا لیے تو یہ غذا میں اور کھانوں میں برکت ہے یہ کب ہوتی یہ اللہ کے رسول آسن آج اگر کوئی دجال کوئی بابا پیر اس طرح کی جاوت کرتا ہے اور کوئی تصدیق کرتا تو وہ جھوٹا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ معجزہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہوا ہے اور اس پر تصدیق کرنا چاہیے یہ بھی حدیث صحیح ہے اس کے بعد نمبر آٹھ جو اللہ کے رسول کی خاص معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کے شفا دیتے تھے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے یعنی مریضوں کے علاج کرتے تھے بغیر دوا کے اور یہ بھی بہت سارے اس میں حدیث ہیں کچھ علماء ہر حدیث کو الگ الگ معجزہ کے لیکن یہ سب ایک ہی معجزہ ہے ایک سب سے مشہور حدیث ہے حضرت علی کا حدیث ہے خیبر سن سات ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضرت علی کو بلائے یا بلوائے اللہ کے رسول اعلان کی کہ کل میں ایک جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا اللہ کے رسول سے اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں سارے صحابہ کرام یہ جھنڈا لینے کے لیے پریشان ہیں سب اپنے گردن لمبے کر کر کے اپنے سر دکھا رہے اللہ کے رسول مجھے لے مجھے لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں حضرت علی کہا لوگوں نے کہ اللہ کا رسول وہ اشتقی آئین ہے کہ اس کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہے اسی لیے نہیں موجود نہیں تو اللہ کے رسول حضرت علی کو بلایا اور ان کی آنکھ میں اللہ کے رسول تھک ڈالی اور تھوک دی پھر وہ ان آنکھ اپنے جگہ پہ آ اور اللہ کے رسول کی یعنی وجہ سے ان کو شپا مل کے پھر اللہ کے رسول کو جھنڈا دی بخاری کی روایت ہے اسی طرح حضرت سلم ابوا کے حدیث ہے وہ بھی خیبر میں کہتے ہیں کہ ایک بار وہ جہاد میں ان کی جیسا کہ ران پہ کوئی چوٹ بہت زور لگ گئی تو اللہ کے رسول کو جب اطلاع تو اللہ کے رسول کو بلایا اور اللہ کے رسول تیم بار کو اسی ران پہ دعا کر کے ٹھکے اور وہ کہتے کہ ہمیں کبھی اس کے بعد شکایت نہیں ملی اس میں یہ بخاری کروایات ہے اور حضرت اسما صرف اللہ کے رسول خود نہیں بلکہ ان کی ساری چیزیں اور یہ تبرک کے مسائل پہ ذکر کیا گیا عقیدے کے نرس ایک بار برکت کے مسائل میں ذکر کیا گیا کہ کس میں برکت ہے کس میں نہیں یہ بھی اللہ کی رسول کی ساری چیزوں میں برکت حضرت اسما فرماتی ہیں ان کے پاس ایک چادر تھی یا کچھ بھی تو اللہ کے رسول اور کے پاس تھی تو یہ کبھی کسی کو دکھاتی تھی کہتی تھی کہ حضرت عائشہ کے پاس یہ تھی اللہ کے رسول کے وفات کے بعد حضرت عائشہ کے پاس تھی اور حضرت عائشہ کے, حضرت عائشہ کے وفات کے پاس میرے پاس آ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کو یعنی اس کو پہناتی تھی اور اس میں دعا پڑھتے ہو اس میں برکت ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی خاص ہوا ہے آج کل جیسا کہ ہم لوگ کے ملک میں اور ہر جگہ آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول سلم کے نالے مبارک ہے اللہ کے رسول کے بال ہے آج کل اکثر علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نشانیوں میں کوئی نشانی نہیں بچی ہے لیے آج کل جو حیدرآباد میں کشمیر میں پاکستان میں پتہ نہیں ہر جگہ بال رکھا ہوا ہے وہ صرف لوٹنے کے ایک ذریعہ ہے اور وہ کوئی ثابت نہیں ہے اس لیے انسان اس کے پیچھے نہ پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفا اللہ کی اجازت سے لوگوں کے علاج کرتے شباہ دیتے تھے بغیر دوا کے اور یہ کئی حدیث ثابت ہوئے جیسا کہ ابھی زکر کیا گیا ہے نمبر نو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ 72 سے پتھر پتھر نہیں مکی میں ایک پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ Belgium سے سلام ہمیشہ کرتا تھا اور یہ لبوت سے پہلے حضرت اللہ کے حضرت جعبیر بن اصبورہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے انی لے اعرف حج کہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں مکے میں جو میرے یعنی سلام ہمیشہ میرے ہم سے سلام ہمیشہ کرتا تھا سے پہلے اور میں جانتا ہوں کہ کہاں لیکن اللہ کے رسول نے بتائی کہاں تو اللہ کا رسول اگر بتاتے اور لوگ اکثر جانتے تو لوگ آج کل پہنچ جائیں گے اور اس کو اس کی خیریت نہیں رکھیں گے لیکن اللہ کے رسول نے نہیں بتائی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے کچھ علماء کہتے ہیں یہاں سے مراد ہے حضرت اسود ہے لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے یعنی دلیل نہیں ہے تو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ایک پتھر اور مسلم کی روایت ہے تو اللہ کے رسول اتنے ہی مبارک تھے کہ کبھی کبھار ہر پتھر نہیں کچھ پتھر اس سے سلام کرتے تھے اور کچھ پتھر اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تصویر کرتے تھے آج کل کچھ لوگ جو تصویر کرتے ہیں وہ تو صحیح نہیں کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کرتے ہیں, اللہ کے رسول کبھی پتھر سے تصویر نہیں کی یہ سب ضعیف روایت ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں الٹا پتھر تصویر کرتا تھا حضرت ابو ضرب کے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علسر فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول کے پاس ہم آئے اللہ کے رسول کو ڈھونڈ رہے تو دیکھا اللہ کے رسول ایک باغ میں بیٹھے تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کچھ پتھر دے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں مبارک میں وہ تصویر کرنے لگی اللہ کے رسول جب رکھ دیتے تھے تو خاموش پھر اس کے بعد اٹھائے تو تصویر کرتا پھر حضرت ابو بکر اپنے ہاتھ میں لی تو وہ بھی تصویر حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بھی کی پھر جب چھوڑ دی تو خاموش پھر حضرت عمر جب لی تو حضرت عمر کے ہاتھ میں بھی تسبیح کی پھر جب چھوڑ دی تو خاموش ہو گئے پھر حضرت عثمان نے اپنے ہاتھ میں لی پھر تسبیح کی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو معجزہ ہے اور یہ اس سے صحابہ لوگوں کی کرامت ہے تو اس لیے یہ ثابت حدیث صحیح ہے یہ احمد میں ہے اور شخل احمد اس کو صحیح قرار دی تو اس لیے یہ حدیث صحیح ہے نہیں بزار میں تبرانی میں اور حدیث صحیح ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر بھی سلام ایک پتھر سلام کرتا تھا اور یہ معجزہ ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ پتھر تصویر کرتا تھا لیکن اللہ کے رسول پتھر کے ذریعے تصویر نہیں کرتے جیسے لوگ کرتے ہیں اللہ کے رسول ہاتھ مبارک سے کرتے تھے اور کہتے تھے اس سے کرو اس سے قیامت کے دن ہاتھ سے پوچھا جائے گا تو ہاتھ سے کرو یہ تصویر کے کوئی اہمیت نہیں ہے آج کل لوگ تصویر کی اتنا بڑی اہمیت ہے کہ اس کو حفاظت کریں گے پاؤں کے نیچے آ تو استافر اللہ اس کو بھی لیں گے اوپر رکھیں گے قرآن کی طرح ہو گئے غلط کہیں گے عبادت آپ کرتے ہیں کچھ لوگ بوسا لیتے ہیں بھی کیوں لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم اس سے عبادت کرتے ہیں تو کچھ دن بعد یہی دیکھا جائے گا کہ لوگ باتھ روم میں ٹوٹی میں بھی اس کو بھی بوسا لینے لگے تو کرتے ہیں تو ہر ہر چیز جس سے آپ عبادت کرتے ہیں اس کو بوسا تھوڑے ہی لینا اس چیز کے بوسا لو جو ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی چیز کو بوسا لیا کرتے تھے وہ کون چیز ہے حضر اسود اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور کچھ لوگ ہر چیز جو بھی اچھا مل گیا تو اس کو بوسا نہیں عبادت کے طور پر صرف ایک ہی چیز اللہ کے رسول بوسا لیا کرتے تھے تو یہ نمبر نو ہو گیا نمبر دس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کھجور کا تنا, تنا جو نیچے حصہ ہوتا ہے وہ رونے لگے ایک بار اور ایک دوسرے اسی کے متعلق ہے ایک اونٹ اللہ کے رسول کے سامنے رونے لگے اور شکار کرنے لگے یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کیا دلیل یہ حدیث حضرت جابر کے کہ ایک بار اللہ کے رسول اللہ کے رسول شروع میں جب خدبہ دیتے تھے تو میں نہیں تھا اللہ کے رسول کے پاس ایک کھجور کے درخت جو تھا اس کو رکھا گیا اور اللہ کے رسول میں ٹیکہ لگا کے خطبہ دیتے تھے تو ایک انصاری عورت آئی کہنے لیکن اللہ کے رسول میرے پاس ایک غلام ہے جو بڑے کے کام کرتا بہت نجار ماہر ہے لکڑی کے کام کرتے بڑے تو آپ کے لیے یہ ممبر بناؤ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر چاہو تو بنا دو تو اس نے جا کے اللہ کے رسول کے لیے وہ ممبر بنائی پھر اللہ کے رسول ساسن جب پہلے ممبر آئے تو اللہ کا رسول اس کا تجربہ کے لیے اللہ کے رسول پہلے بار اس پر نماز پڑھائے اللہ کے رسول اس میں نماز پڑھائے امامت کرائے رکو سجود کے وقت پیچھے ہٹتے تھے اور قیام کے وقت اس پر چڑھتے تھے یہ دلیل کی انسان حرکت کر سکتا ہے نماز میں اگر حاضر ہو تو اللہ رسول نماز سکھائے پھر اللہ کا رسول جب خطبہ ہو تو اللہ کے رسول خطبہ دینے لگے تو وہ جو تنا تھا کیونکہ اللہ کے کی رسول ابھی اللہ کے رسول وسلم اس میں ہاتھ لگا کے خدمہ دیتے تھے تو وہ رونے لگا کچھ روایت میں آتا ایک چھوٹا جانور جو نو دس مہینے کا ہوتا جب روتا تو اس کی آواز ہے اور کچھ روایت میں آتا کہ چھوٹے بچے کی آواز ہے سارے صاحب نے صاحب نے سنی ہے کوئی کہے کہ ہو سکتا پیچھے سے کوئی آواز سی نہیں بلکہ اللہ کے رسول شاسن اپنے ممبر سے اترے اور اللہ کا رسول اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو خاموش کرائے چھوٹے بچے کے طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی اپنے سینے سے لیا اور اللہ کے رسول کو خاموش کرائے یہ اللہ, کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے خاص اور اس کے بعد نہیں, نہیں آتا کہ ہر مرتبہ ایک بار یہ ہوا اور اونٹ کی جو قصہ ہے حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ نے جعفر کے کہ ایک بار اللہ کے رسول کسی باغ میں داخل ہوئے تو ایک اونٹ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور وہ رونے لگے اور آواز نکالنے کے تو اللہ کے رسول نے, نے اپنے ہاتھ پھیرے اور پوچھا اور بلکہ آنسو بہنے کا اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے تو یہ چھوٹا بچہ انصاری آئے کہ اللہ کے رسول میں تو اللہ کے رسول نے کہا وہ تو شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس کو نہیں کھلا رہے ہو نہیں اس کے ساتھ ذاتی کر رہے ہو پھر اللہ کے رسول اس کو سمجھائی تو یہ حدیث ثابت ہے کس طرح آواز نکالی یہ جس طرح حدیث میں آتا کہ رونے کے آواز اور اس طرح آسو بہانے لیں تو یہ معجزہ اللہ کے رسول تو جانور بھی اور یہ آدیشوں سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جانور ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کے یعنی اس کے ساتھ بھی احسان کرو ظلم نہیں کرنا چاہیے نمبر گیارہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور یا تو اسی میں جوڑو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول کے حکم سے درخت بھی ایک بار چلنے لگ اور یہ ثابت ہے میں مسلم میں ہے حضرت جابر فرماتے کے اللہ کا رسول ایک بار حاجت پوری کرنے کے لیے گئے اور میرے پاس پانی تھا یا کوئی چیز تھا صفائی کرنے کے لیے اللہ کے رسول دینے کے لیے تو اللہ کے رسول سطر کے جگہ نہیں تھا تو ایک درخت قریب تھا دوسرے دور تو اللہ کے رسول نے بلایا کہ آ جاؤ قریب تو چل چل کے وہ قریب آگے اور اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہو تو یہ سابت حدیث مسلم میں ہے کوئی نہ کہنے یہ تو عقل کے خلاف ہے یہ ہے وہ ہے کہیں گے یہ اسلام میں اللہ کا اللہ معجزاد ابیا کو دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کیسے پتا چلا ضرور کو بتائے گا کہ یہ آپ کے لیے ہے تو اسی لیے اور یا تو کتنے دن میں یہ بات بیٹھائے گا جیسا کہ بتایا گا پچھلے درس میں کچھ وحی اللہ کے رسول کے دل میں بیٹھایا جاتا ہے اور اس لیے میں یہ بات بیٹھایا کہ صحیح اللہ کے رسول کرتے تھے تو اس لئے یہ بھی ایک معجزہ ہے اور اسی میں وہ جوڑے نمبر گیارہ یا بارہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کھانے کے چیز بات کرتے تھے ہر چیز نہیں کہ ہمیشہ کبھی ایک چند بار ہوا مہت کم ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت ابن مسعود کی حدیث عبداللہ مسعود بخاری میں کہ ہم لوگ سنتے تھے کہ اللہ کے رسول کے گھر مبارک میں جو کھانے کے سامان اللہ کے رسول جب کھانے کے لئے بیٹھتے تھے تو وہ کھانا تسبیح کرتا تھا۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالی کوئی کہے گا نہیں اس طرح آواز ہے کہ نہیں تسبیح کی آواز سب سنتے تھے یہ معجزہ ہے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گوش بھی بول یعنی بات کی اللہ کے رسول سے اور یہ کون سے گوشت ہے جو ابھی اشارہ کیا گیا اللہ کے رسول سن ساتھ ہجری خیبر میں جب اللہ کے رسول پتہ کی تو ایک یہودیہ تھی جس کا نام ہے زینب بنت یہ بہت خبیذ تھی یہ صحابہ کرام یا دھوکہ دینے کے لیے صحاب کرام سے پوچھی کہ اللہ کے رسول کے میں عزت دینا چاہتی ہوں اللہ کے رسول کس یعنی اللہ کے رسول کون سے حصہ زیادہ پسند کرتے ہیں اللہ کے رسول کے نزدیک سے حصہ پسند ہے جو بازو ہوتا ہے تو اس میں زیادہ اس نے زہر ڈال دا دی اور اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے وہ گوشت اللہ کے رسول نوش فرمانے کے لیے اٹھائے اور اس سے پہلے ایک صحابی اس کا نام انبرا وہ اٹھا کے فوراً منہ میں ڈال دی اور اسی میں فوراً کچھ دیر بعد شہید ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں لگائے ابھی ذائقہ کچھ بھی ملا تو یہ گوش سے آواز آئی کہ میرے اسی میں یعنی وہ خود اپنے بارے میں گوش بتا رہی کہ اس میں زہر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دی پھر اللہ کے رسول ساسن آ کے یہودیوں کو جمع کی پوچھے کہ تم لوگ کیوں اس طرح کی اب وہ جھوٹ بولیں گے یہودی لوگ مکار ہیں کہنے لگے ہم لوگ آزمانے لگے کہ ہم لوگ اس میں دگا اگر آپ نبی ہو تو آپ بچ جاؤ گے اور اگر نبی نہیں ہو تو آپ کی موت ہو جائے یہ تجھے ایک دھوکہ دے رہے حدیث آتا ہے کچھ علماء کہتے کہ اللہ کے رسول یہودی کا قتل کی ہے. اپنے بدلے کے لیے نہیں کیونکہ اس صحابی کو قتل کی ہے اور کچھ علما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے چھوڑ بہرحال وہ گوش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور وہ گوشت کے اثر اللہ کے رسول تین سال یا 4 سال بعد اللہ کے رسول موت سے موت سے ایک دو دن, دن پہلے یا اسی دن میں اللہ کے رسول کے منہ میں پا گئے اسے کچھ علما کہتے ہیں کہ نبی علی سلاۃ والسلام بھی شہید ہوئے اور آخری میں یہ زہر کے ذائقہ ان کے منہ پہ آتا تھا وہ اسی میں اللہ کے رسول شہید ہو کچھ ہمارے یہی کہتے ہیں بہرحال لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زہری اتنے زیادہ تھا کہ اگر کوئی کھا فورم مر جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائے کیونکہ بلکہ منہ میں ڈالے ذائقہ بھی آئے کچھ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بچائی ہے جیسے کہ کی ذکر کیا گیا ہے نمبر تیرہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھایا گیا ہے اور یہ اللہ کے رسول ایک دو بار نہیں کئی بار اللہ کے رسول نے دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی اسراء اور معراج روح اور بدن کے ساتھ ایک بار اسی میں جنت اور جہنم دیکھی لیکن اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار جنت جہنم کو دیکھے اللہ کے رسول خواب میں دیکھتے تھے اور انبیاء کے خواب ہمیشہ صحیح ہے کے خواب صحیح بدن اپنے جگہ پہ لے کے روح تو سیر کہتے جنت جہنم تک جا, یعنی اوپر جاتا ہے یہ امبیا کے خواب صحیح اور اللہ کے رسول خود ہی فرماتے ہیں تناام معینی ولا انا مقلبی کہ میری آخ بند ہوتی ہے لیکن میرا دل سوتا نہیں ہے اور یہ بھی معجزہ الگ ہے تو اللہ کے رسول جنت اور جہنم دیکھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم معراج بھی دیکھیے اور ایک بار اللہ کے رسول خوابوں میں دیکھتے تھے اور کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگتے میں بھی دیکھتے تھے جیسا کہ آئے گا ان اللہ جہنت اور جہنم کے مسئلہ اللہ کے رسول ایک بار کسوف کی نماز پڑھاتے ہیں جو کہ نہیں کہتے ہیں سورۃ جب ہوا تو اللہ کے رسول جب پڑھانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اچانک اگے بڑھے اور اچانک ایک بار پیچھے بالکل ہٹے اپنے اپ کو بچانے لگے دبا صحابہ کرام اللہ کے رسول سے پوچھے نماز کے بعد تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ مجھے جنت دکھائے گئے اور انگور یعنی انگور کے ایک کیا ہے یعنی کوئی بھی انگور ہمیں دکھائے گئے یا کچھ بھی تو ہم اس کو کے میں یا لینے کے میں کوشش کے لیکن پیچھے ہٹ گئے اللہ کے رسول نے لینے چاہتے تھے لیکن چھوڑ دیے اور اگر وہ انگور ہوتا اللہ کے رسول بناتے تو سارے لوگ کے لیے کافی ہو لیکن اور پھر اس کے بعد جہنم دکھائے گئے تو جہنم کے لو جب آئے تو میں یری اللہ کے رسول اپنا آپ ہاں کو بچانے کے پیچھے ہٹ گئے حالانکہ تو لگنے والی نہیں تھی لیکن اللہ کے رسول کا منظر یہ دکھائے گئے تو یہ معجزہ تو اللہ رسول جنت اور جہنم دیکھے اللہ کے رسول کے حدیث میں فرماتی اتنا فی کے مجھے جنت دکھائے گئے تو سب سے زیادہ جنت میں کس کو دیکھا کس کو عورتوں کو یہ تو اکثر شہر اپنے بیویوں کو سناتے غلط ہے کیونکہ عورتیں عموماً ضروری کی مخلد رہیں گے جہنم میں لیکن یعنی مستحق ہے لیکن اللہ کے رحمت سے ضرور جنت میں آخری میں جائیں گے اور جہنمی میں جنم میں عورتیں زیادہ ہیں اور اس کے بعد ورنہ جہن... نہیں یہ جہنم کو میں نے دیکھا تو سب سے زیادہ عورتیں اور جنت کو دیکھا سب سے زیادہ کون تھے مالدار لوگ نہیں آج کل ہم لوگ پیسے کے پیچھے اتنا دوڑتے ہیں کہ پیسے کے نام مل جائے تو خیریت نہیں ابھی فون آ جائے کسی کے پاس کہ پیسہ بڑھ رہا ہے تو سب اٹھ جائیں گے تو میں یقین کر رہا ہوں اس لیے انسان چھوٹی بات کے لیے انسان کیا کیا چھوڑ دیتا ہے جماعت چھوڑ دیتا ہے جمعہ چھوڑ دیتا ہے درس و درست چھوڑ دیتا ہے چند بات کے لیے ایک چھوٹی دعوت کے لیے ایک چھوٹے پارٹی اگر کسی نے دعوت لے لی چلو چلو کم سے کم فائدہ وہاں نہیں انسان ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جنت میں کس کو دیکھا غریب لوگ کو دیکھا جو غریب لوگ وہ جنت میں پہلے جائیں گے اور جنت میں زیادہ ہوں گے کیونکہ لوگ کے پاس گناہ کرنے کی کیا طریقہ کچھ نہیں اللہ علیہ اکثر رہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کو میں نے اللہ کے رسول کے بعد جنت دیکھی ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے پوچھا کہ آپ کون سے عمل کرتے ہو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی جنت میں آپ کے چلنے کی آواز یعنی میں نے سنی ہے کہ نئی گ اللہ کے رسول میں زیادہ کوئی کما کام نہیں کرتا لیکن جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو ضرور جتنا میسر ہے میں کچھ نمازیں پڑھ لیتا ہوں تو اس کو تحیت الوضو کہتے آپ جتنا میسر ہو تو یہ نیکی کی وجہ سے وہ جنتی بنے اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول نے بتائی کہ میں نے آپ کے گھر دیکھا جنت میں یہ دلیل کہ حضرت عمر جنتی ہے تو اللہ کے رسول نے برمایا کہ ہم نے آپ کو محل دیکھا اور اس میں داخل ہونے والے تھے لیکن میں نے آپ کی غیرت میں نے یاد کر لی کہ آپ بہت ہی غیرت کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی اس طرح نہ گھسے تو میں پیچھے ہٹ گیا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ اللہ کے رسول کی غیرت آپ سے ہم کریں گے یعنی کسی اور سے لیکن آپ سے کیوں کریں گے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادب ہے اور یہ صحاب کرام رضوان اللہ علیہ یہ اللہ کے رسول کا قدر اور مذنت پہچانتے تو جنت اللہ کے رسول نے دیکھی اور جہنم کو بھی دیکھا اللہ کے رسول اور اس میں بہت سے واقعات اللہ کے رسول نے ذکر کی یہ بھی معجزہ ہے ابھی کوئی جنت و جہنم تھوڑی دیکھ سکتا ہے کتنا بھی سوچو جنت و جہنم کے بارے میں غلط ہے اس اللہ کے رسول پرمت فی ہاں مالا جنت میں ایسی چیز ہے جو کوئی آنکھ نہیں دیکھ پائے اور کوئی کان بھی نہیں دیکھ پائے بلکہ کچھ علماء کہتے کہ فرشتے بھی جنت کے حقیقت اور جہنم کے حقیقت نہیں دیکھ پائے اور یہ حقیقت ہے آئے گا انشاءاللہ جنت اور جہنم کے بارے میں جب مسائل آئیں گے تو اس میں تفصیل آئے گا کہ کون دیکھ پائے ابھی تک فرشتے مکمل نہیں دیکھ پائے اس کے بعد اللہ کے رسول کے ایک معجزہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دنیا میں رہتے تھے جب سوتے تھے تو آگ صرف بند لیکن دل کبھی نہیں سوتا تھا لیے اللہ کے رسول خواب کی حالت میں کبھی غلطی نہیں کرتے تھے اور ہم لوگ غلطی کر سکتے ہیں خواب کے ذریعے نماز چھوٹ گئی خواب میں انسان کی جیسا کہ خواب میں یا انسان جب سو جاتا ہے تو پتا نہیں کیا کر سکتا ہے گالی بکتا ہے انسان لیکن اللہ کے رسول نہیں اللہ کے رسول کے زند رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سونے اللہ کے رسول کے خواب بھی صحیح رہتا کبھی غلط نہیں لیکن آج کل پیر بابا کے خواب تو غلط ہے بہت سے پیر بابا ہم لوگوں کو گمراہتی خواب کے ذریعے سے اور اسلام میں خواب اگر مسلمان دیکھے تو اچھی چیز ہے اگر اچھی چیز دیکھے تو ٹھیک ہے لیکن اس پر اعتماد نہ کرے انبیاء کے خواب سچ ہوتے جیسے حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو جمع کر رہے ہیں تو کی حضرت یوسف نے خواب دیکھی تو وہ حق ہے اللہ کے رسول بھی خوابوں میں جب جو بھی چیز دیکھی وہ حقیقت ہے اس سے اللہ کے رسول جو چیز دل جگتا رہتا تھا لیکن آگ بند ہوتی تھی اسی لیے اللہ کے رسول کے وضو نہیں ٹوٹتی تھی اللہ کے رسول ہم کی نید کے کی نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتی لیکن اللہ کے رسول کی نیند ٹوٹتی ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول کے آنکھیں بند کیونکہ وضو حقیقت میں نیند وضو سے نہیں ٹوٹتے ہیں لیکن کیوں ہم لوگ وضو دوبارہ کرتے ہیں کیونکہ انسان جب نیند گہری نیند میں ان کوئی احساس نہیں ہوتا کہ پیٹ سے کچھ نکلا کہ نہیں تو اس شک کی وجہ سے اب کرنا چاہیے تاکہ آپ یقین میں رہو اس لیے وہ نواقز میں آئے لیکن خود بخود حقیقت میں اسی لیے ہلکی نیند ناقز نہیں لیکن اللہ رسول کے رسول کی نیت ہمیشہ ناقص نہیں کیونکہ اللہ کے کی رسول جانتے تھے کیا ہو رہا ہے اسی طرح اللہ کے رسول کے جو آخری میں معجزہ ذکر کروں گا وہ بدنی معجزات ہیں اللہ کے رسول کے بدن میں کچھ خاصیت ہی جو کسی کو نہیں ملی اس امت میں پہلی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے حالت میں وصال کرتے تھے وصال آئے گا روزے کے مسائل پہ روزہ اگر انسان رکھنا چاہتا تو بہتر ہے کبھی افطاری کرے فوراً مغرب کے وقت اگر کوئی زیادہ رکھنا چاہتا تو فجر تک اجازت دی گئی لیکن دو دن تین دن لگاتار روزہ رکھنا یہ منع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو تین دن چار دن دو روزہ لگاتار رکھتے تھے صحابہ کرام شوق ان کے دل میں بھی بڑھا کہ ہم لوگ بھی کی کریں گے وہ لوگ شروع کی تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم لوگ و مت کرو یعنی لگاتار روزہ دو تین دن مت کرو تم بیچ میں توڑو تو کہنے کے اللہ کے رسول لیکن آپ کرتے ہو تو اللہ کے رسول نے کہا تو کہا کو میں تم لوگ کے ذہن سے نہیں ہوں مجھے اللہ سہادک کھلاتا پلاتا ہے یعنی اللہ کے رسول کے علیہ وسلم کی قوت اور کھانے پینے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو مل جاتی ہے بغیر منہ میں ڈالے اللہ کا رسول کو دل میں یا کہیں بھی اللہ سہاد دے دیتے کھاتے پیتے تھے لیکن صحابہ کرام کچھ لوگ ضد کیے کہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ہاں کرو تو اس کے بعد جب کرنے لگے تو لوگ تھک گئے اور یہ بلکہ عید ہو گئی تو اللہ کے رسول نے کہا اگر عید نہ ہوتی تو ہم تم لوگوں کو میں اور سزا دیتا اور کراتا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دی کہ نہیں کرنا ہے تو یہ خصوصیت وصال کرنا صرف اللہ کے رسول کے لیے لیکن باقی امت کے لیے مکرو ہے آپ بہتری کہ انسان افطاری مغرب میں کر لے اور اگر بہت جو کرنا چاہتا ہے تو کچھ لوگ میں تک فجر تک ہے لیکن اس سے زیادہ انسان کرے یہ منع کیا گیا ہے تو ایک صفت یہ ہے کہ وہ سال یعنی لگاتار روزہ رکھنا اللہ کے رسول کی طاقت تھی باقی لوگوں کی نہیں یہ اللہ کے رسول نے دی گئی اسی طرح ایک بدنی طاقت جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صرف نہیں کہ ہمیشہ اللہ کے رسول جب سب بندی کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو جس طرح آنکھوں سے دیکھتے تھے اسی طرح اللہ کے رسول نمازی کو پیچھے سے بھی دیکھتے تھے کوئی کہے گا پیچھے کہاں ہے لیکن خصوصیت دی گئی کس طرح یہ اللہ کو پتا ہے صرف نماز بہت سے لوگ کہتے ہیں ہر وقت نہیں کہیں نہیں آتا حدیث میں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ہی مائ خواہ رکو ولا ملا کہ اللہ کی قسم تم کو رکوع تم کو خشوع ہم سے یعنی یعنی نہیں ہم یعنی وہ خوابی نہیں ہوتا میں سب کچھ دیکھ لیتا ہوں کیونکہ میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں بخاری مسلم کی بات حدیث صحیح ہے اور کچھ روایات میں کہ اللہ کا رسول نماز کے بعد آدمی کے آدمی کو پھٹکار کے آپ کیوں اچھی سے نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ اسے اللہ کا رسول یہ بھی بتائے آج کل ہم لوگ جب امامت کراتے ہیں ہم ہی تو امام ہے جب امامت کراتے سب سے بھاری وقت کب ہوتا ہے نماز پڑھانے کے وقت نہیں تکبیر کرنے کے بعد سب بندی کرنے میں خاص کر ہم لوگ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں ایک بری جو عقیدہ بنا لی گئی اور علما کے جو سب سے برا افعال میں سے یہ ہے جو سکھاتے لوگوں کو کہ پاؤں پاؤں سے نہیں ملانا چاہیے یہ بہت ہی سمجھو شیطان کے ایک دروازہ کھولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے سب بندی کی اتنا اہمیت دیتے تھے کہ ٹائم لگاتے تھے بلکہ حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ مبارک بھی پھیرتے تھے کوئی کہے گا بہت سے لوگ کہتے میں مین کندہ میں ہے اور پاؤں کہتے پاؤں نہیں اور بخاری مسلم میں کیا حضرت انس کے حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ کندھے سے کندھے قدم سے قدم ملاتے تھے حضرت خدیفہ کے حدیث ہے حضرت نعمار کے حدیث تو اور واضح ہے کہ کہتے کہ ہم لوگ ٹخنے بھی ملاتے تھے ٹخنے جو بغل میں جو ہڈی وہ بھی ملاتے تھے اور یہاں کہتے نہیں سنت نہیں کیوں یار سختی کر گیر سختی اور اللہ کے رسول فورت اختلاف مت کرو اور دنوں میں اختلاف ہو گئے ہی ہوا مسجد میں سب آتے ہیں نہ کوئی دوسرے سلام نہ کوئی کسی کے بارے میں جانتا ہے نہ کوئی محبت ہے نہ الفت ہے پچاسوں دسوں سال گزر جاتا مسجد میں سب پڑھتے ہیں کوئی کسی کی خبر نہیں لیتا یہی وجہ ہے تو اللہ کے رسول صحابہ کرام کو سب بندی کرنے کے بعد یہ کہتے کہ میں تم کو پیچھے سے بھی آج کل بہت سے لوگ ہوشیار بنتے ہیں میں نے مسجد میں میں نے کئی لوگ سے سنا کیا ہے کیا ہوشیاری کہتے ہیں؟ سامنے پاؤں ملا لو امام جب کیٹ دے دیں گے تو پھر ہٹا لو تو کیا ہمیں دھوکہ دے رہے نہیں بھائی آپ مت آپ بیٹھ جاؤ آپ چلے جاؤ تو ہم تھوڑی کچھ زبردست سے آپ کو بیٹھائیں گے یہ آپ اپنے آپ کو بےکھو آپ کو تم محروم کر رہے ہو صاحب سے تو اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں ملاؤ ہمیں پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں. اور ہم تو نہیں کہہ سکیں گے اگر کہیں گے تو جھوٹ ہے تو اس لیے یہ غلط انسان ہمیشہ سنت کی پابندی کرے اسی طرح اللہ کے رسول کے جو بدنی جو خاصیت تھی کہ اللہ کے رسول جمع کی قوت تھی ہم بستری کرنے کی قوت ہے یہ ہر ایک کو نہیں ملی ہے اس کو کا تفصیل کر آج کل انسان اگر مشکل سے انسان ایک رات میں ایک دو بار اپنے اہل سے قریب آ سکتا یا بہت سے اگر کوئی طاقتور ہے تو کبھی کبھار تین چار بار شروع میں جمسا شادی کرتا اس کے بعد کچھ کمزور ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر ان کے بڑھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے ہمیشہ نہیں کبھی کبھار کیا دلیل ہے حضرت انس کے حدیث ہے اور حضرت انس اللہ کے رسول کے خادم تھے کبھی کبھی وہ جاتے تھے باہر رہتے تھے حضرت آبر بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول جاتے تھے تو یہ فرماتے کہ اللہ کے رسول ایک ہی رات میں چند گھنٹوں میں اللہ کے رسول سارے بیو کے پاس جاتے تھے اور رواج میں آتا کہ گیارہ عورتیں تھیں اور, اور بتایا گئے پچھلے درس میں کہ اللہ کے رسول کی گیارہ بیویاں لیکن ایک وقت اللہ کا رسول گیارہ نہیں جمع ہوئی نو جمع ہوئی تو گیارہ سفرات یعنی دو لونڈیاں بھی تھی حضرت ماریا اور ریحانہ جو بتایا گئے لیکن تو اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اور کچھ رات میں کہ نو تو حضرت انس سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کر سکتے تھے نو یعنی ایک رات میں اتنا کہنے لگے حضرت انس ہاں ہم لوگ آپس میں یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول تیس آدمی کے قوتوں کو دی گئی تو یہ خصوصیت ہے لیکن یہ انسان کبھی نہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول شہوت پرست ہے یہ اللہ کے رسول خواہشات کے پیچھے چلتے تھے یہ کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ سبحان و کو دی اللہ کے رسول جس طرح رات عبادت کرتے تھے محنت کرتے تھے عبادتوں میں تو کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی طاقت دی ہے اور اللہ کے رسول یہ بھی بتانے چاہتے کہ سارے بیویوں کے حق ہیں اور علماء اس کے الگ الگ مسائل ذکر کیے ہیں لیکن ہمیشہ اللہ کے رسول کے بارے میں اچھا خیال رکھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الگ ان کی طاقت تھی اور اللہ کے رسول کی یہ تقریباً یہ خوش بدنی طاقت اللہ کے رسول کو دی گئی جو کسی کو اور نہیں دیا گیا اور یہ بھی معجزات میں اس کو شامل کر سکتے ہیں یہ اہم معجزات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہیں میں نے بہت کوشش کی جو ثابت ہے اس کو ڈھونڈو اتنا ہی مجھے ملا کچھ معجزات چھوٹی چھوٹی ہے جو اور باق باق باق بڑی بڑے معجزات میں شامل ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سے معجزات جو لوگ ذکر کرتے ہیں اور وہ اس کے کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کو ذکر کرنے سے یا اس کو بتانے سے انسان کو بچنا چاہیے انسان نہ سمجھے کہ جتنا اللہ کے رسول کے معجزات زبردستی بڑھائیں گے اتنی ان کی قدر بڑھے گا نہیں اگر اللہ کے رسول وسلم کو ایک معجزہ بھی نہیں ملتا تو کیا اللہ کے رسول کی قدر کم ہوگا کبھی نہیں اللہ کے رسول کی قدر وہ اسی بہت ہی ہے اور چاہے ملے معجزات یا نہ ملے چاہے ہم لوگ جانے یا نہ جانے لیکن جاننے سے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کرتا ہے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے محبت بڑھ جاتی ہے اس کا تعلق انسان اس سے بڑھ جاتا ہے اور جب اللہ کے رسول کے کچھ حدیثیں آتی ہیں تو انسان جب جانتا کہ معجزات اس پر تصدیق کرتا ہے ہر چیز میں عقل نہیں چلاتا ہے آج کل جیسا کہ فلسفی لوگ ہیں بہت سے مسلمان ہیں جو ایسے معجزات پر مذاق اڑاتے ہیں جب کوئی معجزہ اس طرح سناتا اچھا ٹھیک ہے تو اس طرح تو نہیں ہے مذاق کس طرح اڑاتے ہیں غلط انسان جب جانے کہ اللہ کے رسول سے کوئی یا اللہ کے رسول کے کوئی معجزہ ثابت ہے تو اس پر ایمال اور جو ثابت نہیں ہے تو اس کو ہم انکار کر سکتے ہیں لیکن انکار نہ کرے اگر اللہ کی اگر اس کا معنی غلط ہے اگر آپ کو کوئی بتائے کہ اللہ کے رسول کی اس طرح ہے تو آپ کہہ دو بھی جب تک دلیل نہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گا اگر لیکن اگر اللہ کے رسول کے شان کے خلاف ہے تو انکار کر سکتے ہیں ابھی مثال میں نہیں دی لوگ جیسا کہتے کہ اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے سائے نہیں کہیں گے حدیث میں آتا ہے حضرت پچھلے درسوں بتا گیا کہ حضرت ام حضرت کون ہے حضرت زینب بجا فرماتی کہ اللہ کے رسول کے سائے نے دیکھا اور جیسا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ اللہ کے رسول کو کیا نہیں آتی کیا نہیں آتی ہے بلکہ آتی تھی لیکن جو اللہ کے رسول کے حق میں مناسب نہیں اس کو انکار کر سکتے ہیں جیسا کہ بہت سے علماء کہتے کہ اللہ کے رسول جماعت نہیں آتی تھی اور یہ کہہ سکتے ہیں کیوں کیونکہ کی جماعت چیتان سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ تھی جیسے فرماتے کے ہر ایک انسان کے پاس ایک جنات سے ایک کریم ہے جو اس کے ساتھ رہتا اور ایک فرشتوں سے ایک شیطان اور ایک فرشتہ لیکن اور یہ فرشتہ اچھائی کی طرف حکم دیتا اور یہ دوسرا شیطان برائی کی طرف لیکن میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے اللہ صلاب تعالیٰ نے مجھے طاقت دی کہ اس کو اپنے قابو میں رکھے اس لیے وہ مسلمان ہو تو مجھے خیر ہی بتاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر بتایا جاتا ہے اور جماع شیطان سے اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں اس لیے کہیں گے اللہ کے رسول کو جمع نہیں آتی ہے لیکن اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنے فرضی طور پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے جب تک کوئی دلیل نہیں ہے تب تک ہم لوگ ثابت نہیں کر سکتے ہیں یہ ہم بیا کے اللہ کے رسول کے متعلق یہ معجزات اور اہم مسائل تھے اگلے درس میں اللہ صلی اللہ کے رسول سنم کے حقوق کیا آج کے در سے زیادہ ضروری ایک اگلے درس اللہ کے رسول کے حق ہم لوگ کب ادا کر سکتے ہیں کیا حقوق ہے اہم حقوق کیا ہے وہ انشاءاللہ کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے اور بیان کریں گے اللہ سے دعا کہ اللہ سما تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ سما تعالیٰ اللہ کے رسول پر ہم لوگ کے ایمان بڑھائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے رسول کے سنت سے ہم لوگوں کو محبت کرنے کے توفیق دے اور سنت کے حالت میں ہم لوگوں کو موت دے سنت کے حالت میں ہم لوگوں کو زندہ بھی رکھے اور بدعات و خرافات اور بے برائیوں سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے اور اللہ بیاں اور رسول کے ساتھ ہم لوگوں کا حشر کرے صلی اللہ علیہ محمد علیہ و صاحبی اجمعین